حامل فقح لئی سب فقیر ف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننا اس کو یاد رکھنا اور دوسروں تک پہنچانا سعادت کی علامات اور سعادت کے وسائل میں سے ایک انسان کو اللہ تعالی اس بات کی توفیق دے کہ وہ ایسی مجلس میں حاضر ہو جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاکرہ ہوتا ہے یہ اپنی ذات میں خود ایک کامیابی ہے اور آخرت کی عظیم شان کامیابی کا ذریعہ ہے اس لیے کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں انسان کا ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے اور دنیا میں ہدایت یافتہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کتاب و سنت کے راستے پر چلنے والا اس سماج کے بنائے ہوئے قانون سماج کے رسم و رواج جاہیت کی رسمیں اکثریت یا اسی طرح سے کسی ایک خاص شخصیت جو قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی نہیں کرتی بڑے بزرگ باپ دادا جو انسان ان راستوں پر چلتا ہے ایسا انسان قرآن سنت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے وہ انہادی مستقیم فتب و فتفر کبھی کمن سبیر یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اسی کی اتباع کرو اسی کی پیروی کرتے رہو اور اس کے سوا دوسری راہوں میں مت نکل جاؤ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گی لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں اور آن سنت کے بتائے راستے پر چلے بدعت و خرافات سے بچے پچھلے دس میں ہم نے کچھ باتیں بدات ہی سے متعلق دیکھی تھیں جو انسان کی نیکی کو تباہ کر دیتی ہے ایک چیز اخلاص جو انسان کے لیے عمل کی قبولیت کے لیے داخلی شرط ہے باطنی شرط ہے دوسری چیز ظاہری شرط ہے اور وہ ہے اتباع سنت تو اخلاص نیت اور اتباع سنت یہ دو چیزیں ایک انسان کے عمل کی قبولیت کے لیے دو لازمی شرطیں ہیں جیسے ایک پرندے کے اڑنے کے لیے پرواز کے لیے اوپر جانے کے لیے دو پر ضروری ہیں اسی طرح سے اعمال کے اللہ کے ہاں اوپر جانے کے لیے مقبول ہونے کے لیے یہ دو چیزیں گویا کے دو پروں کی طرح ہے اس کے بغیر عمل اوپر نہیں جاتا ہے لہذا اندر اخلاص ہو دل میں اخلاص ہو اور عمل میں اتباع سنت ہو تو ایسے انسان کی عبادات اس کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں آج ہم اگلی حدیث کا مطالعہ کریں گے حدیث نمبر چھ یہ حدیث حلال و حرام کے سلسلے میں تقوی کا اہتمام کی تعلیم دیتی ہے اور یہ اصل ہے ورع یہ حدیث اصل ہے ورع ورع کس کو کہتے ہیں مشکوک چیزوں سے بچنا عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہے زہد اور دوسرے ورع ورع کیا ہے ایسی چیزوں سے بچنا جن کا آخرت میں نقصان ہے زحد کیا ہے ایسی چیزوں سے بچنا جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں وڑا میں اور زہد میں ایک فرق ہے ورا کیا ہے ایسی چیزوں سے بچنا جن کا آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے اور زحد یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے آدمی بچے جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں اگرچہ وہ حرام نہیں ہے لیکن ان سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو ان کو بھی آدمی ترک کرتے ہیں اس کو زہد کہتے ہیں تو آج ہم ورا کے سلسلے میں حدیث دیکھیں گے اور یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صحابی کی روایت ہم پوری حدیث پڑھیں گے عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحلال ابین و اِن الحرام ابین وہ بینا مشتبهات بعض بعد من أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه اللہ صلح و انف فسد الجسد مغوا ادا سلحد سلحل جسد کلو و ادا فصدت فصد الجسد القلب روا الباری و مسلم یہ بڑی عظیم شان حدیث ہے جو تین باتوں پر مشتمل ہے تین باتیں اس میں ہیں اور کئی باتیں اس میں سیکھنے کی ہیں سب سے پہلی چیز تو حدیث کے الفاظ ہیں ان الحلال اب نعما البن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نما جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حلال بین ہے حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات میں سے ہیں مشتبہ جن کے حلال یا حرام ہونے کا حکم واضح نہیں ہے جس میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے لا یا من الناس لوگوں میں بہت سے اس بارے میں جانکاری نہیں رکھتے ہیں لوگوں میں بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے فمن فمرند تقشبہات تو جو آدمی ان شبہات سے مشکوک چیزوں سے بچا شک والی چیزوں سے بچا استب اور علی ہی و عید ہی اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچانے والوں میں سے ہو گیا وہ من و کافی شبہات ہی وہ اور جو ان مشکوک چیزوں میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہو گیا جو ان مشکوک چیزوں میں پڑا جس نے ان مشکوک چیزوں کا ارتکاب کیا اس نے حرام کا ارتکاب کیا وہ حرام میں واقع ہوا کرا ہیما یو شکو ائیرتا فی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواہا ہے جو ہیما ایسی جگہ جس میں داخلہ ممنوع ہوتا ہے ایسی جگہ کہ بالکل کنارے اپنے جانوروں کو چراتا ہے بہت ممکن ہے اس بات کا شدید اور اندیشہ ہے امکان ہے کہ اس کے جانور اور وہ خود بھی اس ممنوع جگہ میں داخل ہو جائے علاوہ خبردار انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے ادا سلحت سلحل جسد کلو اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو جائے اس کی اصلاح ہو جائے وہ ٹھیک ٹھاک ہو صحیح سلامت ہو تو اس کا سارا بدن صحیح ہوتا ہے وہ ادا فس عدل فصعد الجسدلو اگر اسی گوشت کے حصے میں ٹکڑے میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کے پورے بدن میں اس کے پورے اعضاء میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اللہ وحی القل خبردار اچھی طرح سے جان لو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا آدمی کا دل ہے اس حدیث کو امام الباری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور یہ بہت ہی عظیم شان حدیث ہے اس حدیث میں سب سے پہلے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ چیزوں کے بارے میں حلال و حرام میں اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں حلال حرام جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال ہونا بالکل واضح ہے آدمی پانی پیئے یا نہ پیئے پانی حلال ہے اس میں کسی کو شبہ نہیں پانی پینا حلال ہے اور شراب شراب حرام ہے تو حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے لیکن ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا کہ یہ مشتبہات ہیں اس میں اجتبا ہوتا ہے ایسی چیزیں جو نہیں آتی ہیں اور ان کا حکم سراہتاً قرآن سنت میں نہیں ہوتا ہے یا ایک انسان کو علم نہیں ہوتا ہے لہذا اس نے تحقیق نہیں کی ہوتی ہے سنا نہیں ہوتا ہے تو ایسے انسان کے لیے وہ چیز مشتبہ ہوتی ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے تو یہ جو شبہ ہے یہ نسبی ہے ساری امت شبہ میں نہیں ہوگی اس لیے کیا کہا لَا من ناس لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ان چیزوں کا حکم معلوم نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہے کہ حلال ہے کہ حرام یہ نے کہا کہ ساری امت نہیں جانتی بلکہ کیا کہا لا لایا کفیر <النَّاس> لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ان چیزوں کے بارے میں شریف کو معلوم نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہے تو فرمایا کہ ایسی صورت میں انسان کیا کرے دیکھیے دو چیزیں ایک حلال حرام چیزوں میں شریک معاملے میں چیزوں کے بارے میں دو طرح کی چیزیں ہیں ایک جن کا حکم بالکل واضح ہے حلال ہے حرام ہے بالکل واضح ہے اس میں کوئی شک نہیں پانی شراب لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم واضح نہیں ہے جو چیزیں واضح نہیں ہیں ان کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو ان سے بچتے ہیں احتیاط کے طور پر دوسرے وہ لوگ ہیں جو لاپرواہی برتتے ہیں اور ان سے بچتے نہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو بچے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر رہا ہے اس کا دین بھی محفوظ اس کی عزت بھی محفوظ لیکن جو ان شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہوگا اس لیے کہ یہ شبہات اس کی جرت بڑھا کر اس کو حرام تک پہنچائے لیازی شبہات ایک پل کی طرح کام کریں گی کہ جو ان پر آئے گا وہ دوسرے کنارے پہنچ جائے گا یہ ذریعہ ہیں انسان کے حرام میں واقع ہونے کا تو کہا کہ فمر کا شبہات ہی اور ہی و اب ایک آدمی کوئی شک ہو جائے اور اس کا دل کہے کہ غالب بھی لگتا ہے کہ یہ حرام ہے اس کا حکم معلوم نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ حرام ہو یہ نہیں کہ آدمی خامخہ شک کرتا پھرے لیکن کہ انسان کے اندر اس کے تقوی کا حال یہ ہے کہ اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ بہت ممکن حرام ہو ہو سکتا ہے حرام اب وہ کو معلوم نہیں ہے تب دو آپشن اس کے پاس ہیں یا تو وہ قدم بڑھا کے اس چیز کا ارتکاب کرے کھانا پینا لباس یا کوئی اور چیز یا کوئی کام کر گزرے یا یہ کہ وہ تحقیق کرنے کے لیے رک جائے جب تک کہ تحقیق نہیں ہوگی تب تک کہ اس کا استعمال نہیں کروں گا اہل علم کی طرف رجوع کرو پس الحلہ دکر ان کو تم لا ٹائل جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم کیوں اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو بہت سارے لوگ یا کچھ لوگ کم از کم ایسے ہوں گے جن کو معلوم ہوگا تو جاننے والوں کی طرف رجوع کریں تو ایک تو آدمی وہ ہے کہ جو رک جائے مشتبہ کے سلسلے میں علم کے آنے تک پوچھنے تک حق کے یا حکم کے واضح ہونے تک انتظار کرے اس آدمی کے بارے میں بتایا کہ فقد استب اور علی دین ہی و ایرد ہی اس نے اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کی اپنے دین کے معاملے میں وہ بری ہو گیا عزت کے معاملے میں بری ہو گیا دین کے معاملے میں بری ہوا اللہ کے ہاں عزت کے معاملے میں بری ہوا لوگوں کے ہاں اس کا دین محفوظ رہا اللہ کے ہاں یہ آدمی بے دین شمار نہیں ہوگا اس کے دین پر آنچ نہیں آئے گی کہ شک کی حالت میں بھی آگے بڑھ گیا اس کا امکان تھا کہ حرام ہو لیکن اس نے کوئی احتیاط نہیں کیا تو یہ دین میں خلل ہے اس لیے کہ انسان کا احتیاط نہ کرنا اس میں ضرورت پیدا کرتا ہے گناہ کی شک والی چیزوں میں واقع ہونا ضرورت پیدا کرتا ہے حرام کی اسی لیے مثال آگے ایسی دی کہ جو کنارے تک جائے گا وہ کراس کر جائے گا جو باؤنڈری کے کنارے تک جائے گا وہ باؤنڈری کراس کر سکتا ہے لہذا شک والی چیزیں گویا کہ ایک باؤنڈری کی طرح ہیں ان کے قریب نہیں جانا ہے ان سے دور ہی رہنا ہے جیسے ہمارے گھروں میں اگر ٹیرس پہ منیر بنی ہوئی ہو اس پر بچے اگر بیٹھیں تو بچوں کو منع کرتے کیوں ہوا کا جھوکا آ سکتا ہے نیچے گر سکتے ہیں کنارے جانا خطر خطرہ ہوتا ہے کہ گر سکتا ہے ہلاک ہو سکتا ہے دور رہو باؤنڈری سے دور رہو تو کہا کہ ایک تو آدمی وہ ہے جس نے ان شبہات سے مشتبہ چیزوں سے پرہیز کیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اللہ کے ہاں اس کا دین مجروح نہیں ہوا دو لوگوں کے آپ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا کیوں اس لیے کہ جو لوگ جانتے ہیں حکم وہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو آدمی فاسک ہے کیوں اس لیے کہ یہ فض کو فجور کا احتکاب کرتا ہے ان کے نزدیک اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ حرام ہے تو اپنی عزت بچا لیتا ہے وہ آدمی جو مشتبہ سے بچتا ہے اپنے دین کو بچا لیتا ہے معلومات انسان مکلب ہے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچانے کا عزت کا دینے والا اللہ ہے لیکن انسان کو اپنی عزت نفس بچانا اس کا بھی وہ مکلب ہے اپنی عزت کو خراب نہیں کر سکتا ہے گواہی کے لیے عزت کی ضرورت ہے ایک آدمی کے اوپر توہمت لگ جائے وہ گواہ نہیں بن سکتا ہے وہ حدیث کا راوی نہیں بن سکتا ہے وہ اہل حق میں شمار نہیں ہو سکتا ہے وہ فاسک ہو گیا اس کی عدالت ثابت ہوئی اپنی عدالت کی حفاظت کرنا دین ہے لوگوں کے دلوں سے شک و زائل کرنے کی کوشش کرنا اور وزاق والی زندگی صاف زندگی جینا یہ بھی انسان کے لیے دین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے پاس آپ کی بیوی تشریف لائی اور آپ مسجد سے نکلے احتکاب میں تھے رات کا وقت چھوڑنے کے لیے باہر گئے دو نوجوان انصاری جلدی سے پیچھے سے نکل گئے ایسے گویا کہ نہیں دیکھا آپ نے روک کے ان کو روکا رک جاؤ یہ میری بیوی ہے آپ دیکھیے ان کا بھیا یا اللہ انہوں نے کہا اللہ ہم شک نہیں کر رہے ہیں کہ میں ڈرا اس بات سے کیونکہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے گردش کرتا ہے میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی شک نہ ڈالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وضاحت کی کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے شک پیدا ہو نہیں ہو اپنی عزت کی حفاظت ضروری خصوصاً اس انسان کے لیے جو لوگوں میں کوئی مقام رکھتا ہے اس کی گواہی کو لوگ معتبر مانتے ہیں, اس کی بات کا اعتبار کرتے ہیں تو اپنی عزت کو بچانا بھی دین ہے تو کہا کہ جو ابھی عزت کو بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک آدمی ایسی جگہ سے بچے جس سے اس پر بہمت لگ سکتی ہو مسلمان کو عزت کے معاملے میں بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے اپنی عزت کے خراب ہونے کی جگہوں سے اس کو بچنا چاہیے اپنی عزت کو بچانا چاہیے تو معلومات کہ عزت بچانا بھی کیا ہے اس کا انسان مکلف ہے وہ محبوب چیز ہے عزت کی طلب کرنا لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کی کوشش کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے نیکیوں کے ذریعے سے لیکن اپنی عزت پر آنچ آنے سے عزت کو بچانا یہ مطلوب ہے مقصود ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے لوگوں کے دل, ہر دل عزیز بننے کی کوشش کرنا یہ الگ ہے لیکن عزت کی حفاظت کرنا اپنی یہ الگ ہے یہ ضروری ہے یہ مطلوب ہے اسی لیے انبیاء بھی اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں تو کہا کہ فمن تقشبہات ہی اس طبر عال جس نے ان شبہات سے اپنے آپ کو بچایا شک والی چیزوں سے اپنے کو بچایا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کی. من و قاف شبہات و کافر حرام اور جو شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہوگا یہ ماضی کے سہغب ہے لیکن یقینی چیز ہونے کی وجہ سے ماضی میں کہا گیا یہ نتیجہ ہوگا اس کا شبہات میں پڑنے کا اصل بات ایسی ہے کہ جو شبہات میں واقع ہوگا وہ حرام میں بھی واقع ہوگا جو آج شبہات میں گیا ہے کل حرام میں جائے گا جیسے کہتے ہیں کہ آج چوری کیا کل کوئی اور بڑی چیز چوری کرے گا کیونکہ ایک چھوٹی چیز بڑی چیز کا ایک چھوٹی برائی بڑی برائی کا راستہ کھولتی ہے تو شبہات میں جانا یہ پل کی طرح ہے جو اس کو حرام کی طرف لے جائے گا کیونکہ انسان کا تقویٰ اس سے مجرو ہوتا ہے تکواس سے مجرو ہوتا ہے انسان کی گناہ کی جرت بڑھتی ہے شبہات میں جانے سے اور لاومی میں بھی انسان واقع ہو سکتا ہے حرام ہے لیکن ہمت کر کے دیکھیں گے بعد میں اور اس چیز میں واقع ہو گیا تجارت میں کھانے میں پینے میں لباس میں یا کسی اور کام میں واقع ہو جو حرام ہے اس کو نہیں معلوم لیکن شک ہو رہا تھا پھر بھی کر لیا تو انجانے میں گنا سے ہو گیا ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہو جائے ایسی تجارت میں پیسہ لگا دیا جو حرام تھی اس کو شک تھا لیکن انتظار نہیں کیا معلوم کرنے کے لیے کہ واقعی حلال ہے کہ حرام ہے پیسہ لگا دیا اب پیسہ نکال نہیں سکتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تو واقعی تو ہو گیا حرام میں انجانے میں ہو گیا لیکن واقعی ہو گیا اب یہ چیز اس کے دین پر اس کی عزت پر آنچ لائے گی اچھا آپ بھی ایسا کرتے ہیں کیا نہیں معلوم نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں لوگ معاف نہیں کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے لوگ معاف نہیں کرتے لوگ ہی کہیں گے آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی پھر کہا <مازالت> میں سمجھا ایسا نہیں ایسا ہے جب آپ کو معلوم نہیں تھا تو پھر آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی تو اس کی عزت پر آنچ آئے گی یہ بات یہاں پر بیان ہوئی ہے اور کہا کر حول کرما یو شکوی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چرواہا ہے اور ہیما کے اطراف اپنے جانور چرا رہا ہے ہیما جس کو کہتے ہیں ایسی جگہ جس کو بچا کے رکھا گیا ہو نو اینٹری یہاں داخلہ ممنوع ہے کوئی بڑا آدمی بادشاہ ہو یا وزیر ہو یا کوئی بھی ہو بڑا آدمی ہو اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور اس میں اینٹری منا ہے تو اب کوئی چرواہ ہے بکریاں لے کے گیا اب ایک دم کنارے چرا ہم اپنی جگہ میں بھائی وہاں تھوڑی جا رہے ہیں لیکن بکریاں کیسی ہوتی ہیں ڈسپلن ہوتی है نہیں मना ہے صاحب نے منع کیا اس کے باہر نہیں جانا ہے بکریاں تو ایسی نہیں ہوتی ہیں بکری یہاں چڑھتے چڑھتے چڑھتے کیا کرے گی وہاں بھی منہ ڈال دیں گی کچھ کود کے پلانگ کے چلی بھی جائیں گی کیونکہ بکری جانور ہے وہ اپنی جبلت کے تحت چلتی ہے وہ لذت دیکھ کے آگے بڑھتی ہے اس کو قانون معلوم نہیں ہوتا ہے اس کو کھانا ہری گھاس معلوم ہوتی ہے یہی حال انسان کے نفس کا ہوتا ہے وہ جانور کی طرح ہے انسان اپنے نفس کے ساتھ ایک دم کنارے تک اگر جائے نفس کہے گا دو قدم اور واپس آ جائیں گے اور نفس اس جانور کی طرح انسان کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے اور انسان بعض اوقات صبر نہیں کر پاتا ہے اور حرام میں واقع ہو جاتا ہے اگر گاڑی چلا رہا ہے آدمی اور بریک پکا نہیں ہے این وقت پہ اگر بریک مارے پھر بھی گاڑی کچھ آگے جاتی ہے بریک تو لگا ہے لیکن بریک کیسا ہے کچا ہے کمزور ہے اسی طرح سے اگر آدمی کے مزاج میں احتیاط نہ ہو تو آدمی بچتے بچتے کوشش کرتے کرتے واقع ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے لہذا آدمی اتنے کنارے تک نہ جائے شبہات کے دائرے میں داخل نہ ہو بلکہ یقینی علم کے تابے رہے اس لئے کہا، اس کی مثال ایک چروائی کی طرح ہے کہ جو ہیما کے آس پاس اپنے جانور چراتا ہے بہت بڑا خدشہ اس بات کا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ پلان کے اس میں چلا جائے بکریوں کی وجہ سے جانوروں کی وجہ سے اگر بڑے جانور ہے تو کنٹرول کرنا اور بھی مشکل جیسا نفس ویسا واقع ہونا یہ بڑا جانور ہے تو اس کو دم پکڑ کے اوٹ کو کھینچے گا نہیں وہ چلا جائے گا تو جانور سنتے نہیں ہے نفس مانتا نہیں ہے وہ جانور کی طرح ہے اس کو محضب بنانا پڑتا ہے قد افلاح منداہ قد خواب من دساہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیا کیا نفس کا تسکیا کرنا کیا ہے اس کو اس بات کا عادی بنانا کہ معلومات اس کی معمولات بن جائیں جو اس کی معلومات ہے جو معلوم ہے وہ معمول بن جائے اس پر وہ عمل کرنے والا بنے اس کا نام تس کیا ہے وہ کیفیات قلب کی جو اللہ چاہتا ہے پیدا ہو زبان ویسی چلیں جس میں اللہ کی رضا ہے اعمال جسم سے وہ صادر ہوں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں سے آدمی بچے جن سے اللہ نے منع کیا ہے حقیٰ کہ اللہ کی رضا میں انسان بہت ساری ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے تو ایسی چیزیں آدمی کیسے کرے گا جو شک والی ہے اور جس میں اللہ کی ناراضگی کا پہلو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حرام ہو تو تصیا نفس اگر نہیں ہوا ہے سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول پیدا نہیں ہوا ہے آخری وقت میں انسان کا نفس للچا کر انسان کو گھسیٹ لے جاتا ہے اسی لیے مثال اس کی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کی مثال دی تو نفس انسان کو لے جاتا ہے اس کی لذت کی طلب اس کو کھینچ لے جاتی ہے جیسے بکریوں کی گھاس کی لذت کی طلب چرواہے کو کھینچ لے جاتی ہے پھر آپ نے فرمایا وہ ہیما کیا ہے جس کے اطراف چرنے سے منع کیا ہے کہا اللہ ایک ملک ہوتی ہے ہما ہوتی ہے ایسی جگہ جس میں داخلہ منع ہے اللہ و ام اللہ مارن اور اللہ کی حما جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ حرام چیزیں اس میں جانا نہیں اس میں انٹری اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حرام کر دیں وہ حلال اور حرام کیا عقل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی تو زمین ہے یہ بھی تو زمین ہے وہاں بھی تو گھاس ہے یہاں بھی تو گھاس ہے کیا منع ہے اس میں تو اس میں ایک اصول معلوم ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کو ہے حرام میں جو چیزیں ہیں بعض چیزیں وہ ہیں جن کا نقصان سراہتن معلوم ہوتا ہے اور اس کا نقصان دنیا میں بھی معلوم ہوتا ہے جیسے شراب پینا شراب کا پی پی نقصان واضح ہے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے اخلاقی نقصان ہے سماج میں جان مال اور عزت کا نقصان ہوتا ہے لیکن ساری چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالی کی منع چیزیں ہیں ان کی کئی نوعیتیں ہوتی ہیں کبھی وہ منع ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں دنیا کا نقصان ہے قتل ہے چوری ہے اسی طرح سے ظلم ہے اس میں ایک دوسرے کے لیے نقصان ہے کبھی اس لیے منع ہوتا ہے کبھی وہ منع ہوتا ہے اس لیے کہ شیطان کی مشابہت ہے بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا اور اسی طرح سے بہت سارے اوندے نہیں سونا کچھ چیزیں ایسی منع ہوتی کہ شیطان کی مشابہت ہے کبھی اس میں جانوروں کی مشابہت ہوتی ہے لومڑی کی طرح نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھنا کئے کی طرح ٹھونگ نہیں لگانا اتحیات کے وقت گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ نہیں اٹھانا اتحیات کے وقت اور اس طرح کئی اور چیزیں جانوروں کی مشابہت نہیں اس میں یا کبھی اس میں فجار اور مشرکین و کفار کی مشابہت ہوتی اس لیے وہ منع ہے منتشب بھاب قومن فہو ہو جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا انہی میں اس سے ہے اور کبھی مجرد وہ لیے منع ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے وہ اللہ تعالی کی ربوبیت اور کے معاملات سے جڑی ہوتی ہے وہ عبادت کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے کی سوا کسی اور کو سجا نہیں کرنا اللہ کا خاص حق اللہ کی سوا اور سے دعا نہیں کرنا اللہ کے اللہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا وہ اللہ کا حق ہوتا ہے اب آدمی کہے گا بھائی اللہ کے کی سوا کسی اور کی قسم کھانے سے کیا سائنس کا نقصان ہوتا ہے جسم کو کوئی تکلیف ہوتی کچھ بھی نہیں اللہ نے منع کر دیا کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ بندے کا امتحان ہوتا ہے نہیں کرنا یہ اللہ مالک ہے بس جو چاہے حکم بولے ولا تقربہ شجا جنت والا پیڑ ہے مت جاؤ اس کے قریب تو بندگی یہ ہے کہ ایک انسان محرمات میں اپنی عقل کی بجائے اللہ کے امر کی طرف دیکھے بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں منائے بھائی میوزک کیوں منائے کیا بگاڑا میوزک نے بہت سارے لوگوں نے اسی وجہ سے اس میوزک کو کیا کیا میوزک چلتی ہے کچھ فیش نہ ہو اس میں بس میوزک حرام ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیوں منا اس ہے اس میں کیا برا ہے اس میں وہی نعت پڑے ہم تو کیا مسئلہ ہے گانے کے ساتھ میوزک کے ساتھ غزل کوئی سنے تو کیا مسئلہ ہے اس میں قوالی اس میں کیا مسئلہ ہے لیکن میوزک حرام ہے موسیقی حرام ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے اور رب العالمین ہے اس نے بندوں کو حکم دیا نہیں کرنا ہے روزے میں بھی یہی شان ہے کھانا چھوڑنے کا کیا معنی ہے کھانا تو حلال ہے پانی حلال ہے بیوی سے نکاح کیا ہے بھائی کیوں قریب نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نہیں تو اس میں بندے کی شان ہے کہ میرا رب جو حکم دے گا میں مانوں گا سمجھ میں آئے نہیں آئے احمان کی نویت الگ ہوتی ہے کس وجہ سے اس میں علت ہے ظاہر ٹھیک لیکن ہر حرام کے لیے اس کی حرمت کی علت جاننا ضروری نہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں حرام ہے تبھی ہم رکیں گے نہیں تجھ کو اگر نہ بھی معلوم ہو نہ بھی سمجھ میں آئے تو اللہ کے حکم کو دیکھ یہ مت دیکھ کہ اس میں تیرا فائدہ ہے نقصان کیا ہے ابلیس کو اللہ نے سدا کے لیے کہا نہیں کیا سدا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا کنٹرول نہیں کر پائے ابلیس نے ان کو دھوکہ دے دیا انسان کا امتحان دنیا میں ہوتا یہ مت کر تیرے رب کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے مت جاؤ ان کے قریب چاہے اس میں تم کو فائدہ دکھائی دے آدمی کہتا بھائی جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام کیسے چلے گا تجارت میں مارکیٹنگ کا مرکزی رکنے ہیں جھوٹ بولنا جھوٹ بولے بغیر آدمی چیزیں کیسے بکا سکتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تجارت آج کے دور میں جھوٹ بول کے کیسے کریں تو اللہ نے اس کو منع کیا ہے اسی لیے حدیث میں کیا ہے اس سے تجارت بظاہر بڑھتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے تجارت دکھائی دیتی ہے بڑھ گئی وہ غبارے کی طرح ہے بڑا تو ہو گیا لیکن ہے کچھ نہیں اندر اس میں کوئی چیز نہیں اس میں برکت نہیں برکت ختم ہو جاتی ہے وہ حقت برقت ان کی دونوں کی بیع کی برکت ختم ہو جاتی ہے اگر وہ جھوٹ بولیں تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ اللہ تعالی کی حما ہے اس میں مت جاؤ سمجھ میں آئے نہیں آئے جی چاہے کتنا مت جاؤ وہی تو امتحان تمہارا ہے اگر رغبت ہی نہیں ہوتی تو حرام کرنے کے کیا مانا بھئی کوئی نابینا انسان ہے وہ دیکھ نہیں سکتا سگے دیکھیے حضرت آنکھوں کی حفاظت کیجیے آنکھوں کی حفاظت کیا میں بری تو بری اچھی بھی چیز دیکھ نہیں سکتا تو اس کا تو کوئی امتحان ہی نہیں اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کے دل میں رغبت رکھی ہے شہوتیں رکھی ہیں لیکن ان کو منع کر دیا کہ نہیں کرنا اب وہ اللہ کی عظمت کو دیکھیں اور رک جائیں یا اپنی شہوت کو دیکھے اور آگے بڑھ جائے اس کو ترجیح دینا ہے دونوں میں سے اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا وہ اماں من خواہ مبی و نن نفس انجن تہی الما ہوا جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا اس کا ٹھکانا جنت ہے مالو ہوا کہ اللہ کی عظمت کا احساس شہوات پر غالب آنا یہ جنت کے لیے ضروری ہے جنت پانے کے لیے ضروری ہے اللہ کی عظمت کا احساس انسان کی شہوت اور لذت کے احساس پر اگر غالب آئیں تب جا کر جنت کا حقدار انسان بنتا ہے ورنہ نہیں اللہ رب العالمین کی خشیت پر اگر وہ لذت کو ترجیح دے جہنم لہذا یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے یہ احساس وہ ملک ہے بادشاہ ہے اگر میں پار کروں گا سزا دے گا دنیا کے بادشاہ کا معمولی آدمی جو ہے اگر گاڑی چلا رہا ہے اور فریش ہو گھبرا جاتا ہے کیا آئے گا اس میں اب اکاؤنٹ میں سے کچھ کٹ جائے گا آدمی ڈرتا ہے بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا گورنمنٹ کو معلوم ہو جائے گا مجھ کو نقصان پہنچے گا اس سے پولیس دیکھ لے گی نقصان ہوگا سب سے زیادہ احساس اس بات کا ہو کہ یہ بادشاہ کی منع کی جگہ ہے اس میں انٹری کریں گے بادشاہ سزا دے گا۔ یہ ڈر ہونا چاہیے تو کہا کہ الا ان لکل حما الا و ان حما الله وہ ساری حرام کی بھی چیزیں ایسی ہیں جیسے بادشاہ کی ممنوعہ جگہ ہوگی وہاں کوئی جائے ہو سکتا ہے اس کو سخت سزا ملے نمبر تین یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا یہ طریقہ ہے ایک یعنی محسوسات کے ذریعے معقولات کو سمجھانا ایسی چیزیں جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے ان سے ہائر نالج دینا اعلی علم دینا اس چھوٹے علم کے ذریعے سے جو مشاہدے میں آتا ہے محسوسات کے ذریعے سے معقولات کو سمجھانا پھر آپ نے آخری بات کہی جو اس کی اصل ہے کہ جڑ کہاں ہے کس ان محرمات کے باب میں اور سیلف کنٹرول کے باب میں اصل جگہ کیا ہے جس کا سدھار ہونا ضروری ہے آنکھ کی لذت کان کی لذت زبان کی لذت ہاتھ پاؤں کی پیٹ کی شرمگاہ کی لذت یہ ساری لذتیں جسم سے جڑی ہیں مختلف آغا کے مختلف مطالبات ہیں لیکن ان سارے آغا کو کنٹرول کرنے والی جگہ دل ہے تو کہ آدمی کہے اچھا اب میں سدھرنا چاہتا ہوں میں اللہ تعالی کی حرام چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں کہاں سے شروع کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک زابطہ بتا بتایا یہاں سے شروع کر اصل جگہ یہ ہے اس کو ریپئر کر باقی سب ریپیئر ہو جائے گا تو آپ نے محرمات کے لیے بتا دیا کہ امکان کیا ہوتا ہے مشتبہ میں واقع ہونا حرام میں لے جاتا ہے اور مشتبہ سے حرام میں کیوں جاتا ہے ٹرانزیشن کیوں اس لیے کہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو بتایا کہ کہاں سے شروعات کرنا چاہیے دل سے اسی لیے کہا الا و انجسد مغا ادا سلح سلحل جسد کلو آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے دل صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے وہ ادا فس عدت فسدر اگر اسی ٹکڑے میں گوشت کے بگاڑ آ جائے پورے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے پھر زبان غلط چلتی ہے آنکھیں غلط چلتی ہیں کان غلط چلتے ہیں ہاتھ غلط پاؤں غلط سب غلط وہ ادا فس عدت پس الا وہی القلب وہ گوشت کا ٹکڑا آدمی کا قلب ہے دل اس حدیث میں بتایا کہ دل کی صلاح سے پورے جسم کے اعضاء اور اعمال کی صلاح مربوط ہے اور دل کا فساد اعمال کا فساد پیدا کرتا ہے دل صحیح بدن صحیح دل بگڑا بدن بگڑا کے دن اللہ نے کیا فرمایا یوم بقلب سلیم اصل چیز اللہ کو ایک اچھا دل چاہیے اور عجیب بات یہ ہے کہ دل کا اثر بدن سے نکلنے والے اعمال پر پڑتا ہے اور بدن سے نکلنے والے اعمال کا اثر دل پر پڑتا ہے یہ ایک سائیکل ہے جو یا تو ترقی کی طرف جاتا ہے یا زوال کی طرف جاتا ہے کہ ایک آدمی برا عمل کرتا ہے دل پر دھبا لگتا ہے دل بگڑتا ہے پھر مزید برے اعمال کرتا ہے پھر برے امال کرتا ہے پھر دل پر دھبا لگتا ہے پھر دل بگڑتا ہے تو پھر برے عمال اور بڑھتے کرتا ہے اس لیے برائیوں میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے اگر آدمی اسلح کے درمیان میں کوشش نہ کرے توبہ نہ کرے اصلاح نہ کرے اور یہی معاملہ نیکیوں کا ہے کہ ایک آدمی نیکی کرتا ہے دل میں نورانیت بڑھتی ہے مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے وہ لدی نہ آتا ہوں تکوا اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں اور انہیں ان کا تقوا دیتے ہیں معلوما کہ نیک امال کا کرنا انسان کو متقی بناتا ہے مال کرتا رہے نیکیاں کرتا رہے اسی لیے کیا ہے سلا اِنَّ تنہا انل من نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے لال لقم روزہ تاکہ تم باز آؤ تاکہ تم پرہیز پرہیزگار بن جاؤ نیکیوں سے تکوا پیدا ہوتا ہے بعض نیکیوں میں خاص تکوا تقوی کی تقویت ہے اور پھر وہ جب تکوا بڑھتا ہے تو آمار اور بہتر ہوتے ہیں تو یہ ترقی کا راستہ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں گے ایک آدمی پہلے پہلے جم میں جاتا ہے زیادہ بوجھ اٹھا پاتا نہیں چھوٹے موٹے بوجھ اٹھاتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے جب اس کو مشق ہو جاتی ہے وہ زیادہ بڑے بھی وزن اٹھا پاتا ہے پہلے دن کر سکتا تھا نہیں ایک سال تک وہ مسلسل تھوڑا تھوڑا تھوڑا, تھوڑا ترقی کرتا ہے اور اتنا بڑا وزن کہ لوگ دیکھ کر حیرت کرتے ہیں وہ پہلے دن نہیں کر سکتا تھا تو یہ ترقی اس طرح سے ہوتی کہ جو آدمی اپنے آپ کو دھیرے دھیرے روکنے کا عادی بنتا ہے وہ پھر این ایسے مواقع پر بھی اپنے آپ کو روک پاتا ہے جبکہ کئی لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیے ایسا وقت ہے کہ عورت ہے تلک دعوت دیرے زنا کی نوجوان ہیں خوبصورت ہے کوئی دیکھنے والا نہیں اور بڑے گھر کی عورت ہے کوئی رکاوٹ نہیں لیکن کیا زبان سے نکلا کہ اللہ،, اللہ،, اللہ کی پناہ اس وقت کون یاد آیا سلف نکاح کہ جو آدمی ایسے موقع پر محاد اللہ کہے گا اللہ اس کو بچا دے گا محاد اللہ اللہ یہ نہیں میں بہت متقی ہوں میرا سیلف کنٹرول بہت ہے اللہ کی پناہ اللہ کا استہوار انسان کے لیے گناہ میں معنی بنتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العالمین بچاتا چکا ہے اس کو تو انسان اللہ کو یاد رکھے یہ اصل ہے اس لیے حمل ملک بادشاہ کی یہ غلط ٹیریٹری یہاں جا رہا ہوں میں صحیح نہیں ہے یہ ممنوع جگہ ہے نہیں جانا چاہیے کسی معمولی انسان کی جگہ نہیں ہے یہ بادشاہ کی جگہ ہے کون بادشاہ آسمان زمین کا بادشاہ ساری کائنات کا بادشاہ اس نے منع کیا میں جاؤں گا بڑی سزا مل سکتی ہے تو اپنے نفس کو تربیت دینے کے لیے کل وہ جگہ ہے دل اس کی تربیت ہونا چاہیے کیا کہا آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا اگر وہ صحیح جسم صحیح اگر وہ بگڑا جسم بگڑ گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امبیا کی دعوت کا اصل مرکز اصل ہدف اور اصل جگہ جس پر وہ دعوت کی کوششیں صرف کرتے ہیں وہ آدمی کا دل ہے اسی لیے بہت سارے لوگ ریولیوشن لا کے سیاسی حالات بدلنا چاہتے ہیں اس سے ایک حکومت جا کے دوسری حکومت آتی ہے بگڑی ہوئی حکومت جا کے زیادہ بگڑی ہوئی حکومت آتی ہے لیکن حالات ویسے کہ ویسی رہتے ہیں انسان کا بدلنا ضروری ہے انسان کا بدلنا ضروری ہے انسان کے بدلنے کے لیے انسان کے دل کا بدلنا ضروری ہے انسانوں کی اصلاح اگر معاشرے میں نہ ہو امبیا کے کیا کرتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف ریبول کرتے ہیں انبیاء آ کے عوام کو دین کی دعوت دیتے ہیں چھوٹے بڑے بادشاہوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ اگر سدھر جائیں سب صحیح ہو جائے گا ہٹانے کی بجائے ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں فکو قلعین لا الحو یہ او یکشا او تذکر اور خشیت کہاں ہوتی ہے آدمی کے دل میں کہا من علیہ السلام سے کہا جا اور ہارون السلام سے کہا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اس کو دعوت دو پکو لا قولا قولن اس سے نرم بات کرنا لائن لہو یہ او یکشا ممکن ہے وہ غور فکر کریں نصیحت لیں یا اللہ سے ڈرنے والا بن جائے انبیاء آتے ہیں اس لیے کہ بگڑے سے بگڑا ہوا آدمی بھی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے کیونکہ قانون انسان کو ایک حد تک روک سکتا ہے لیکن اللہ کی خشیت انسان کو ایسی جگہ بھی روکتی جہاں روکنے والا اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہے قانون سے بڑھ کے تقوی کی طاقت ہوتی ہے لہذا اس حدیث میں بتایا گیا کہ اصل روکنے والی طاقت انسان کا دل ہے اس کا تقوی ہے اس کا اللہ کا خوف ہے کہ کوئی دیکھ رہا نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین عالم بے اللہ کیا تو نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے ایک آدمی تنہائی میں ہو اور پھر بھی وہ گنا سے بچے کوئی پکڑنے والا نہیں کوئی سی سی ٹی وی نہیں کوئی پولیس نہیں کوئی عوام نہیں اکیلا ہے پھر بھی گنا سے بچ رہا ہے یہ کب ممکن ہوتا ہے جب انسان کو اللہ کے دیکھنے کا احساس ہو اور یہ احساس کہاں ہوتا ہے آدمی کے دل میں اس لیے کہا کہ آدمی کے جسم گوشت کا ایک ٹکڑا اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے یعنی قلب صحیح ہو تو کل میں بگاڑ آئے اعمال میں بگاڑ آتا ہے قلب میں سدھار کیسے آتا ہے اللہ کی خشیت سے اللہ کی عظمت سے اور آخرت کی فکر سے اسی لیے کیا کہا, کہا وہ امام من خواہ مقام اور اب بھی تو نفس کو بری خواہشات سے روکنے سے پہلے ایک اور چیز ذکر کی کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا تو رب کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا جواب دینا ہے یہ استہدار حرام چیزوں سے روکے گا یہ استحدار آپ زندگی سے نکال دیجئے حرام چیزوں سے رکنے کی طاقت کمزور پڑ جائے گی آخرت میں جواب دینا آپ دنیا میں دیکھی مثال کے طور پر ایک اکاؤنٹنٹ ہے اس کو معلوم ہے صاحب کبھی چیک کرتے نہیں اکاؤنٹس ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کرے اس میں چیٹنگ کرے دھوکے بازی کرے لیکن اگر صاحب فون کر کے بول دیں مالک اس ہفتے میں اکاؤنٹ چیک کرنے والا ہوں آپ سارے کاغذات وہ سب جمع کرنا شروع کرے گا یا جس کو یقین ہو کہ مالک برابر اکاؤنٹ چیک کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیز کا محاصبہ کرتا ہے وہ آدمی گڑبڑ نہیں کرتا ہے لہذا جس انسان کو حساب کا احساس ہو اس آدمی کی زندگی میں پرہیزگاری آتی ہے پوری حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان نمبر ایک ایسی چیزوں سے بچے جن میں شبہ ہے حرام ہو سکتا ہے اس کی تحقیق کریں حلال نکلے تب آگے بڑھے حرام ہو تو رک جائے اور حرام معلوم نہیں ہوا لیکن مشتبہ ہے پھر بھی رکے انتظار کرے جلد بازی نہ کرے یہ نہیں کہ ہر چیز میں شک کرنا شروع کر دے لیکن یہ کہ وہ جب ضن غالب اس کا ہو کہ حرام ہو سکتا ہے ایسے قرائن اس کے پاس ہیں کہ حرمت کے آثار محسوس ہو رہے ہیں قطع علم بھی نہیں ہے لیکن لگ رہا ہے کہ بہت ممکن ہے حرام ہو رک جائے اس سے اس حدیث میں ورع یہی ہے کہ ایک انسان شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا اور اس میں یہ اس بات کی بھی تعلیم ہے کہ جس کا نفس کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے وہ کنارے تک نہ جائے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے تل حُدُودُ حدود فَلَا ہی یہ اللہ کی حدیں ہیں اللہ نے حدیں بنا رکھی ہیں ان کے قریب مچاؤ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ایک خاص قاعدہ فقہ کا اس سے معلوم ہوتا ہے جس کو سد و دریا کہتے ہیں سد و دریا کیا ہے ایک چیز اگر دوسری چیز جو کہ حرام ہے ایک چیز اگر کسی حرام چیز تک قوی ممکن ہو کہ پہنچائے گی غالب ہے کہ پہنچائے گی وہاں تک تو وہ چیز بھی ممنوع ہو جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی روزے کی حال عام دنوں میں آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے حدیث إِلَّا میں کیا ہے اچھی طرح ناک میں پانی پہنچا ہاں مگر یہ کہ تو روزے سے ہو روزے میں کرنا ہے نہیں وضو کرتے وقت ناک میں پانی پہنچا اچھے سے پہنچا روزے میں نہیں کیوں ناک کے راستے سے وہ پانی کہاں اتر سکتا ہے حلق میں اور حلق کے راستے سے پیٹ تو روزے میں پانی پینا منع ہے لیکن مبالغہ کرے گا استنشاق میں استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی پہنچانے کو اگر استنشاق میں مبالغہ کرے گا زیادہ کوشش کرے گا ہو سکتا ہے سے چلا جائے تو وہ ایک منع چیز کے ارتکاب کا ذریعہ بنے گا اس لیے اس کو منع کر دیا گیا ایک کمرے میں ایک مرد اجنبی مرد اجنبی عورت جمع ہو سکتے ہیں نہیں وہ دو تو تیسرا کون ہوتا ہے اس کو کیوں منع کر دیا گیا اس لیے کہ ان کا ایک ساتھ جمع ہونا کسی نہ کسی مرتبے کے زنا تک لے جا سکتا ہے دل کا زنا زبان کا زنا آنکھ کا زنا یا پھر واقعی زنا لہٰذا ان کو کیا کیا گیا سبھی ذریعہ یہ چیز وہاں تک لے جا سکتی ہے روک دو سودری جس ٹیبل پر شراب پی جا رہی ہے آدمی وہاں پر بیٹھ کے زمزم پیے پی, پی, پینا ہے ہم نا زمزم پی رہا ہوں میں تو دو میں سے ایک نقصان تو یقینی ہے یا تو اس کی عزت خراب ہوگی لوگ دیکھیں گے دیکھو شراب پی رہے بیٹھ کے یہ بھی شراب پی رہا لیکن یہ سفید شراب پی رہا ہے ہائی لیول کی شراب پی رہا ہے جن پی رہا ہے ہاں تو لوگ کیا کہیں گے دیکھو شراب پی عزت خراب نہیں تو ساتھ بیٹھنے والے کیا کہیں گے میری خاطر ایک گھونٹ پی رہے زیادہ مت پیے میرا دل رکھنے کے لیے دوست ہے دوستی کہا گدا کر برڈے آج میرا ہے پلا دیا اس کو پی سکتا ہے امکان ہے کہ دباؤ میں آ کر یا شیطان اس کو ورغلا کر وہ پلا دے تو کہا کہ اس, اس معدہ پر اس ٹیبل پر اس دسترخوان پر آدمی نہیں بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہے کتنے احکام ہیں اور اس کی اصل قرآن میں موجود ہے یہ آئے سراتن اور سب سے پہلے انسان کا کیس اللہ نے کیا کہا تھا ولا کر حصہ جا فتقو نامین اس پیڑ کے قریب مت جانا شیطان نے کیا کروایا پلا فہما سو آتو ہوا انہوں نے کھایا اس نے کہا یہ پیڑ بہت زبردست ہے کھاؤ اس سے تم فرشتے بن جاؤ گے جیسے فرشتے اللہ اللہ کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا تم بھی نیک بن جاؤ گے فرشتوں کی طرح نورانی بن جاؤ گے تو نورانی اندھیر دو دھوکا اس کو بولتے ہیں شیطان بعض اوقات جو آدمی جس مزاج کا ہے اس کو ویسا دھوکا دیتا ہے اسی لیے دیندار لوگ جو ہوتے ہیں ان کو دینی دھوکے دیتا ہے اور جو شہوت پرست ہوتے ہیں ان کو ویسے دھوکے دیتا ہے جو لوگ دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں ان کو لذتیں ان کے امن مزین کر کے پیش کرتا ہے لین میں <الْعَرْض> ان, ان, ان کے لیے دنیا میں برائیوں کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا تو ان کی لذتیں جو ہیں ان کو وہ دکھاتا ہے لیکن دیندار طبقہ اللہ کی شان میں ایسی بات کرنا جو و صفات اور انحراف ہو دعوت کے نام پر تحریف ہو دعوت کے نام پر اللہ کی پاکیزگی گی کے نام پر اللہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے اللہ چیز سے پاک ہے تو جامعہ کو کیا کر دیا اللہ کی صفات کا انکار کروا دیا ہے شیطان سے دھوکہ دیتا ہے نصارہ کو عبادت اللہ کی کرنے کے نام پر دھوکا دے دیا رحبانیت میں ڈال دیا دھوکا دیا خوب عبادت کرو یہ دنیا یہ عورت یہ دنیا کی لذتیں رکاوٹ ہیں اللہ کے اللہ تک پہنچنے میں چھوڑ دو بیویوں کو چھوڑ دو حلال کھانے جاؤ پہاڑوں کے اوپر جاؤ نابت میں جا کے بیٹھو عبادت کرتے رہو حلال چیزیں لذتیں صاف چھوڑ دو اپنے جسم پر ظلم کرو یہ جسم تمہارا جو ہے سے لذتیں چاہتا ہے اس کو ستاؤ تعریف دوست کو راہبوں نے کیا کیا نہیں کی تو انہوں نے اپنے نفس کو تحریب دی ایسی چیزوں میں اچھی نیتوں سے غلط کا دھوکہ اللہ نے کہا فلاق کر باد شا اس پیڑ کے قریب ہی مت جانا قریب جاؤ گے وہ کام ہو جائے گا جو نہیں کرنا ہے قریب ہی مت جاؤ قریب ہی مت جاؤ اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ تو ایسی چیزیں جو انسان کو ممنوع چیزوں میں واقع کرتی ہیں انسان کو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے ان چیزوں سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے ایسی ناؤ میں نہیں بیٹھنا جو غلط کنارے پہ پہنچاتی ایسی ٹرین میں نہیں بیٹھنا جو غلط سٹیشن پہ پہنچاتی تو آدمی ان وسائل سے بچے جو ان غلط نتائج تک پہنچاتے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وسائل پر بھی مقاصد کا حکم لگتا ہے ایسی چیزیں جو برائیوں تک لے جاتی ہیں وہ بھی برائی کے حکم میں آ جاتی ہیں اس سے قاعدہ کیا معلوم پڑا کہ ایسی چیزیں جو برائی تک لے جاتی ہیں وہ بھی برائی کے حکم میں آتی ان سے بھی بچنا چاہیے ایسی تمام چیزیں اس میں آتی ہیں اللہ نے فرمایا تل کا حدود اللہ فلا تقربہ دوسری جگہ کہا تل کا حدود اللہ فلادوہ دونوں الگ ہیں الگ ہے لیکن پہلا سبب ہے دوسرا انجام ہے اللہ کی حدیں انہیں پار مت کرو اصل مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ پار نہ کرے بندہ لیکن پار کرنے کی possibility temptation بڑھ جاتی ہے اگر وہ کنارے تک جائے کنارے مت جاؤ قریبی مت جاؤ قریب جاؤ, قریب جاؤ گے پلاگ جاؤ گے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاؤ گے تو اللہ رب العالمین نے ہم کو بچانے کے لیے بات کہی ابن ابنتمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عمدہ بات کہی کہتے ہیں ان القلبا ملک البدن ولابا جنود آدمی کا دل پورے بدن میں مالک کی حیثیت رکھتا ہے یا بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے ملک بادشاہ کو کہتے ہیں آدمی کا دل کیا ہے بادشاہ باقی سارے اعضا کان آنکھ زبان ہاتھ پاؤں سارے آزا کیا ہیں یہ فوج کی طرح ہیں، سپاہیوں کی طرح ہیں کون کسی کی مانتا سپاہی بادشاہ کے حکم کے تابے ہوتے ہیں کا پیدا پاب ال ملک ہو پاب اچھا ہو فوج بھی اچھی ہوتی ہے وہ ادا خب اسل ملک اور اگر بادشاہ خبیص ہو جائے اس میں خباست پیدا ہو جائے پھر فوج بھی کیا ہوتی ہے خباس والی ہو جاتی ہے پھر بادشاہ ظلم کا حکم دے تو فوج بھی ظلم کرتی کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے بھائی فوج جو ہے وہ غلط کام کرتی جب بادشاہ غلط ہو جائے ظالم ہو جائے اور اگر بادشاہ عدل و انصاف والا ہو رحم والا ہو فوج بھی عدل و انصاف کے ساتھ جنگ کرتی ہے فوج بھی صحیح چلتی ہے تو کہ بدن جو ہے صحیح چلتا ہے اگر آدمی کا دل صحیح چلے اس لیے آدمی کو اگر کسی کو سدھارنا ہے تو اس کے قلب کو اپنی دعوت کا مرکز بنانا چاہیے زبردستی آپ روکیں اپنی اولاد کو زبردستی آپ روکیں بیوی کو زبردستی آپ روکیں لوگوں کو قانون کی طاقت سے آپ کتنا روک سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے کیونکہ سماج میں ہمیشہ ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے جن کو ترغیب و ترغیب کام نہیں کرتی ان کے لیے بالکل ڈنڈے کی طاقت چاہیے لیکن سارے لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا ہے ایک اچھا سماج وہ ہوتا ہے جو خود سے رکنے والا جو دل کے منع کرنے پر رکنے کی طاقت اس کے اندر ہو تب جا کے سماج اچھا کیونکہ پولیس ہر جگہ پہنچ سکتی ہے نہیں تو اس حدیث میں اس سماج کی اصلاح کے لیے وہ اصل بتائی گئی جہاں سے ایک دائی کو شروعات کرنا چاہیے قلوب کی اصلاح اسی لیے بعض علماء نے بات کہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنے قلب پر نافذ کرو اللہ تعالیٰ زمین پر تمہارے لیے اس کی نفاذ کے راستے کھولے گا آج بہت کیا ہے حکومت علا پوری دنیا میں آنا چاہیے ہاں آپ کی دنیا میں آئی کیا آپ کی دنیا میں نہیں آئی آپ پوری دنیا میں اسلامی حکومت کے قیام کا خواب دیکھ رہے لیکن آپ اپنے گھر میں جس میں آپ بادشاہ ہو, ہو کیا پہلے آپ بادشاہ پہلے یہ طے کرو ہاں تو آپ تو نہیں ہو تو آپ باہر دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے خواب آپ دیکھ رہے اور علماء کو برا بول رہے ہیں آپ لوگوں کو برا بول رہے ہیں کتنے لوگوں کے بارے میں آپ غیبتیں کر رہے ہیں اپنی مجلسوں میں آپ خود اپنی جہاں آپ کی چلتی ہے چلنا چاہیے مسل وہاں تو آپ کی نہیں چل رہی تو وہاں اور اس اپنے اندر کہاں ہیں بی بچے بھی نمبر دو پر ہیں یادین کو انکواہ نہیں کم اپنے آپ کو بچا اور اپنے گھر والوں کو تم اپنی زندگی میں کتنا اللہ کی شریعت کو نافذ کیے ہوئے ہو تم عالم میں خواب دیکھ رہے ہو خواب اچھا ہے لیکن اس کی شروعات کاش کے تمہاری ذات سے ہوتی تو تمہاری ذات پر اللہ کی شریعت اگر نافذ نہیں ہو رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں اگر دے دی جائے چابی تم کیا نافذ کرو گے تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری کہ اصلاح معاشرے کی فرد کی اصلاح سے شروع ہوتی ہے ساری دنیا سدھرتی ہے گھروں کے سدھرنے سے گھر گھر گھر گھر گھر بستی بستی بستی بستیاں بستی بستی ملک اور گھر سدھرتے ہیں افراد کے سدھرنے سے افراد سدھرتے ہیں دلوں کے سدھرنے سے اگر دلوں کو سدھارنے کی محنت کی جائے ساری دنیا کافی حد تک صحیح ہو سکتی ہے یہ اس حدیث سے ہم کو سیکھنے ملتا ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے اب دیکھیے کتنی عمدہ ترتیب ہے اللہ نے فرمایا یا ڈرو اللہ, اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناؤں کی مغفرت کرے گا ترتیب آپ دیکھی تقوی قلب میں قلب جب صحیح ہو جاتا ہے تو کلام صحیح ہو جاتا ہے کلام جب صحیح ہو جاتا ہے تو اللہ کی توفیق سے اعمال بھی صحیح ہو جاتے ہیں انسان کا دل جب صحیح ہوتا ہے اس کی جب اس کی زبان میں صدق پیدا ہو جاتا ہے اس کی زبان خیر کے ساتھ چلنے لگتی ہے جب زبان صحیح چلتی ہے تو پھر زندگی صحیح ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کے کلام کا اس کی زندگی پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے آدمی غلط بولتا ہے غلط زندگی بنتی ہے صحیح بولتا ہے اپنی زبان کو ایک دن آدمی کنٹرول کر کے دیکھے محرمات سے فضولیات سے ایک دن آدمی بچائیں سوتے وقت اپنے دل میں بھی اور اپنی زندگی میں ایک نورانیت آدمی محسوس کرے گا حساب میں بات کرے ایک کوئی غلط بات نہیں جھوٹ ڈھوکا غیبت وغیرہ وغیرہ فضولیات بچا آدمی دن بھر اس کو واقعی محسوس ہوگا اچھا محسوس ہوگا اس کے اعمال کا سدھار ہے تخوا پیدا ہوتا ہے اس سے تقوی کی تقویث ہے کلام کی حفاظت میں تو کہا کہ سب سے پہلے تقویہ ہے تقویہ ائے گا زبان سے ہی چلے گی زبان سے ہی چلے گی اعمال سے ہی تو اس شروعات کہاں سے ہوئی تقوا سے اللہ کا خوف اللہ کے لیے کا مزاج یہ اگر ہے تو سب صحیح ہے تو یہ حدیث نمبر 6 جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی آئی اگے بڑھتے ہیں نمبر 7 حدیث نمبر 7 ان ابی رقیہ تھا تمین صلی اللہ علیہ ولی کتابی ولی رسولی ولی امت المسلم روا مسلم ابو رقیہ یہ کنت ہے صحابی کی جن کا نام ہے تمیم ابن اوس اداری تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے روایتیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا الدین النصیحہ دین نصیحت کا نام ہے دین خیر قاہی کا نام ہے دین بھلا چاہنے کا نام ہے اپنے دل کو خلوص والا بنانے کا نام ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو نصیحا کے بالمقابل علماء کہتے ہیں نسیحا کے بالمقابل غش ہے خدا ہے اگر نصیحہ ایک طرف ہے تو اس کا بالکل الٹا ہے دھوکہ دینا مکر و فریب کرنا تو نصیحت کا نام ہے دین خیر قاہی کا سچائی کا نام ہے خلوص کا نام ہے اخلاص کا نام ہے کل نالمن کس کی خیر قائی کا نام ہے کس کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے کا نام ہے اللہ اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کے لیے ولی اللہ کے رسول کے لیے ولی امت مسلمانوں کے امام کے لیے مسلمانوں کے اماموں کے لیے وہ عام اور عام مسلمانوں کے لیے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو کس کے لیے نصیحت ہے نصیحت ہے اللہ کے لیے کتاب کے لیے رسول کے لیے پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ائمہ حکام یا خدا جو امام کا مقام پاتے مسلمانوں میں دین اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے اور عام مسلمان اللہ کتاب رسول حکام یا علماء اور عام وان. ان کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے ان کے لیے اپنے دل کو دھوکے بازی سے مکر و فریف سے پاک کرنے کا نام ہے ابن العثیر الجزری رحم اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب النہای فی غریب الحدیث والعثر میں جس میں انہوں نے حدیث میں آئے میں مشکل الفاظ کی تشریح کی ہے اسی کے ضمن میں النصیحہ کے بارے میں کہتے ہیں النصیحة کلمتن یعبر بہا عن جملتن ہی ارادت الخیری للمنصوح علاو کہتے ہیں کہ ایک نصیحہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں ایک ایک لفظ میں اس کو بتا نہیں سکتے ہیں. ایک بڑی تفصیل اس کے لیے چاہیے ایک لفظ ہے لیکن تفصیل اس کی ہے اور نصیحت سے مراد یہ ہے کہ جس کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے خیر کا ارادہ کریں اس کے لیے کیا کریں خیر کا ارادہ کریں <تصفح> کہتے ہیں کہ وليسا سوائے لفظ نصیحت کے اور کوئی لفظ نہیں جس میں ایک ساتھ یہ پورے معنی شامل ہو جائے جو نصیحت میں آتے ہیں کہتے وہ اصل ہی القلوس لغت میں نصیحت کی اصل لغت میں خلوص کی ہے خالص ہونا سونا خالص دودھ خالص اس میں ملاوٹ نہ ہو اس میں دھوکے بازی نہ ہو کہتے ہیں یقال قال نساہ ہو و نا لہو عربی زبان میں دونوں طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے نساہو و نسا لہو نہ مانا نصیحت اللہ ہے اب دیکھیے کیا کیا ہے بہت مختصر الفاظ میں کہا ہے امام النوی نے علماء کی کلام کو جمع کر کے ایک ساتھ کئی باتیں کہی ہیں ابن عطی رحم اللہ فرماتے ہیں ومینت اللہ اللہ کے لیے خیر قاہی کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری خیر قاہی کا محتاج نہیں ہے ہم محتاج ہیں کیا مطلب ہے اس کا کہتے ہیں کیا ہے وومنسی اللہ سے وحدانی سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا اللہ رب العالمین دار ہے کہ ہم اللہ کی توحید کا اہتمام کریں صحیح طریقے سے اللہ کے برابر کسی کو نہ کریں اس کی ربوبیت میں اس کی الوحیت میں اس کے عصم صفات میں یہ اللہ کے لیے نصیحت ہے وہ اخلاص ننی عتیفی عبادت ہی ہے اور اللہ کی تمام عبادات میں اخلاص نیت کا اخلاص پیدا کریں یعنی ساری عبادات کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یعنی بڑے اور چھوٹے دونوں شر سے بچیں اللہ کے سوا کسی اور کو رب معبود بنانے سے بچیں اور اللہ کی عبادت مخلوق کے دل میں جگہ بنانے سے بھی بچیں اس کے لیے کرنے سے بھی بچیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں تو یہ دو باتیں انہوں نے بتائی ہیں. علماء نے بہت ساری اور تفصیل بھی اس کی ذکر کی ہے کہتے و نصیحت اللہ اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کیا مطلب ہے کہتے ہیں وہ تصدیق و بھی و لبی اللہ کی کتاب کے لیے خیر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو بھی باتیں ہیں ان کو سچا مانے ان کی تصدیق کریں اور جو بھی اس کتاب کا مطالبہ ہم سے ہے اس پر عمل کریں اللہ کی کتاب کی بہت جامع اور بہت مختصر الفاظ میں ان کا باقی علماء اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ کی کتاب کی نصیح کیلی نصیحت کے لیے خیر خواہی کے لیے خلوص کا کیا مطلب ہے ایک ہے تصدیق دوسرے تعمیل تصدیق تعمیل جو بھی باتیں قرآن میں ہیں سب کو سچا مان کسی میں شک نہ کرے کسی کا انکار نہ کرے اور جو بھی احکام اس میں ہیں قرآن میں دو ہی چیزیں ہیں یا تو اخبار ہیں یا تو احکام ہیں یا تو اخبار ہیں یا پھر احکام ہیں تو جتنی خبریں قرآن میں ہیں ان کو سچا مانے جتنے احکام قرآن میں ہیں ان کی تعمیر کریں یہ قرآن کے لیے اپنے آپ کو خالص بنانا ہے کھوٹ نہیں ہے وہ نصیحت تو رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق ہو بھی ہی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی تصدیق کریں اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا اور اللہ تعالی نے آپ کو رسول بھی بنایا آپ اللہ کے رسول ہیں خاتم النبیین ہیں و انقیاد علم ام اور اب ایک و ناپ کی تصدیق ہو بطور رسول بطور نبی اور دوسرے آپ کی تعمیل ہو. آپ کے امر و نہ جس کا آپ نے حکم دیا اس کو کریں جس سے آپ نے روکا اس سے رک جائے علماء نے اور بھی چیزیں بیان کی ہیں آپ کی احادیث کا علم حاصل کرنا آپ پر درود پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا آپ کے مقصد میں آپ کی نصرت کرنا آپ کے اہل بیت کی تعظیم کرنا آپ کے صحابہ کی تعظیم کرنا ان کا احترام کرنا اور اس طرح سے اور مزید چیزیں آپ کے علم کی نشر و اشاد کرنا یہ ساری چیزیں اور بھی ذکر کی عربہ کہتے ہیں وہ نصیحت المت اما کی نصیحت مسلمانوں کے جو حکام ہے جو مسلمانوں کا امام ہوتا ہے یہ مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے اس کے لیے خیر قاہی کیا ہے الحروجا رو <عَجَارُوا> دو چیزیں اس کے علاوہ بہت ساری ہیں لیکن دو بنیاد ہیں نمبر ایک حق بات کا جو بھی حاکم حکم دے اس پہ فرما برداری کرنا جو بھی ایسا حکم دے جس کا معاشیت ہونا ثابت نہ ہو جو گناہ نہ ہو اس بات کو مان دینا حاکم اگر حکم دے دے کہ پیڑ نہیں کاٹنا ہے حکومت میں پیڑ نہیں کاٹنا ہے نہیں کاٹنا ہے کیونکہ اس کا حکم ہے وہ ماسک نہیں ہے اس کو ماننا پڑے گا کسی مسلحت کی بنیاد پر اگر وہ کہے یہ تم کو کرنا پڑے گا تو وہ حکم اس کا مانے آئی فی الحال ولا یار القروج اور اگر وہ ظلم بھی کرے تب بھی اس کے خلاف خروج نہ کرے حاکم ظالم بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ ظالم بھی ہو جسے جس حدیث میں آیا کہ وہ ان دارا بابا اخدا ماں ماں اگر وہ تیرا تیری پیٹ پر کوڑے برسائے اور تیرا مال بھی چھین لے حاکم تو اس کی بات سن اور مان سمعنا نہ وہ اپان علیہ ان ابدن حبشیت تمہارے لیے سننا اور ماننا لازم ہے چاہے تم پر ایک غلام حبشی کو امیر بنا جائے تو مسلمانوں کا جو اصل حاکم ہے امیر مکمنین یا مسلمانوں کا جو حاکم ہے اس کی بات ماننا کتنا ضروری ہے اگر وہ تم پر ظلم کرے تب بھی اس کے خلاف بغاوت نہ کریں اس اصول کو اہل سنت والجماعت نے اپنی عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا ہے عام طور سے آپ دیکھیں اتحاوی آپ دیکھیے اصول السنہ امام احمد ابن حمبل کی دیکھیں اسی طرح سے اور عقیدے کی کتابیں آپ دیکھیں گے آپ کو ملے گا کہ حکام کے لیے سمع اتاج اور ان کے خلاف بغاوت اور خروج نہ کرنا یہ عقیدے کی کتابوں میں شامل ہے اور خوارج نے اسی کو توڑا ہے اور صرف خوارج کے بارے میں آپ کی کہتی تو بہت سارے ہیں صرف خوارش کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اگر میں رہوں مسلسل نکلتے رہیں گے اگر میں رہوں اس وقت تو میں قومیات کی طرح ان کا قتل کرتا اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حاکم کے لیے جائز ہیں کہ خواہش کے خلاف جنگ کریں یہ انڈیویجول لیول پر نہیں میں اس مراد ایز اے آپ نے بیان کیا ہے یہ عامی کے لیے نہیں حاکم کے لیے ہے یہ حاکم کے لی جائز ہے کہ وہ باغیوں کے خلاف جنگ کرے اور علی بن طالب رضی اللہ عنہ نے خوارش کے خلاف جنگ کی کوئی نہیں بول سکتا مسلمان تھے کیسے ان کے کی خلاف جنگ کی تو باغیوں کے خلاف جنگ حاکم کر سکتا ہے اور حاف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور کسی بھی جاتی کے بارے میں دوسروں کے بارے میں آپ نے نہیں کہا کہ میں قتل کروں گا ان کو ان کا شر اتنا تھا حاکم کے خلاف خروج کرنے والوں کا شر بہت زیادہ ہوتا ہے ایک ظالم بادشاہ کا ہونا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ لوگوں پر کوئی حاکم نہ ہو کیونکہ اس کا ظلم محدود ہوگا لیکن اگر اس کو ہٹا دیا جائے اور بغیر حاکم کے رعایا ہو جائے تو ہر آدمی ہر بگڑا ہوا آدمی دوسروں کی جان و مال کا سفایا کرے گا لہذا حاکم کا ہونا ضروری ہے اس کے خلاف خروج کرنے سے اس کو ہٹانے کی کوشش سے سہاری حکومت میں ساری عوام کے اندر جان و مال کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اس لیے آج کل جو عام طور سے لوگوں میں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ حکام کے خلاف ہم کو خروج کرنا چاہیے یہ بات غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے ان کی اتنی ساری غلطیاں ہیں اتنی غلطیاں کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم کو آواز اٹھانا چاہیے نہیں اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں کیا افضل جہاد کلیمت الحق, الحق سلطان جائر افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے تو ہم ظالم بادشاہ کے خلاف لوگوں کے درمیان بولیں گے یوٹیوب پہ فیس بک پہ اور اس طرح سے سوشل میڈیا پر اور خاص طور سے سعودی عرب کے خلاف بولیں گے آج جتنے بھی اس ذہن کے لوگ ہیں سارے مسلمان حکاموں کی خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہ کو ہٹاؤ دوسروں کو لاؤ اس کا نتیجہ آپ بہت سارے ملکوں میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ مسلمان کتنی مصیبت میں واقف ہوئے ہیں حدیث میں بتا گیا ہے کہ تم کسی سلطان سے کوئی بن کر دیکھو تو کلم کھلا اس کے خلاف تم بولو مت بلکہ اس کا ہاتھ پکڑو تنہائی میں اسے لے جاؤ اور اس کو نصیحت کرو اگر وہ مانے تو ٹھیک اگر نہ مانے تو تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ابن ابھی عاصم نے اس کو روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکام کے خلاف عوام کو ورگلانا ایجائز نہیں ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب و میں خوارج کے ایک فرقے کا ذکر کیا ہے اور ان کا لقب ہے القعدیہ القعدیہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہتے ہیں جہاد نہیں کرتے ہیں لیکن بھولے بھالے مسلمانوں کو جہاد پہ للکار کے ان کو بھڑکا کے آگے کر دیتے ہیں خود کچھ نہیں کرتے ہیں. حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کے بغاوت پر آمادہ کرتے ہیں خود اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں یہ کون ہے یہ خوارجی کا ایک فرقہ اور یہ کیا ہے ان کا نام القعدیہ ہے اور بھی علماء نے ان کا تذکرہ کیا ہے اس دور میں ایسے لوگ آپ کو زیادہ دکھائی دیں گے خاص کر کے آپ اگر واٹس ایپ یونیورسٹی میں قدم رکھیں تو آپ کو سارے لوگ وہاں پہ بھرپور کیمپس میں دکھائی دیں گے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے حکام غلطی کرتے ہیں لیکن ان کی خیرخواہی کرنا چاہیے ماں باپ اگر غلطی کریں تو کیا کرتے ہیں کوڑے برساتے آپ ان کے اوپر گھر سے باہر نکال دیتے نصیحت کرتے ہیں یا ابت لاتا کتنے پیار سے نصیحت کر رہے ہیں والد صاحب شیطان کی عبادت مت کرو ابراہیم علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں ایک کافر باپ ہے اس کو نصیحت ایک مومن ہو مسلمان ہو غلطی کرے اس اتنے ادب سے اور حاکم اگر ہے جس کے ہاتھ میں پوری رعایا ہے سب کی جان و مال کی حفاظت کا وہ ذمہ دار ہے وہ مسئول ہے اللہ کے ہاں تمہارے پاس نہیں عن تو کل ری سلطنت جو بھی ہے اس پر رائے اپنے گھر والوں پر ہے اللہ ہم سے پوچھے گا اللہ تم سے تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھے گا رج الرتی حدیث یہ بتا رہی ہے آدمی اپنے گھر والوں پر سرپرست و نگراں ہے اور عورت اس کے بچے اور اس کے گھر پر نگراں ہے سرپرست ہے فکل کو مراً وکل کو مسعل رائت ہی ہر ایک چرواہا ہے ہر ایک سرپرست ہے نگراں ہے اسے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا لہٰذا سلف نے اس بات کا خاص اہتمام کیا کہ عوام کو اس سے روکیں لیکن جو لوگ جاہل ہیں جو لوگ کم علم لوگ ہیں نیم حکیم ہے وہ یہ ہمیشہ سمجھتے ہیں یہ جو حکام کے خلاف بڑکانے سے روکتے ہیں یہ حکام کیا نوز باللہ بکے ہوئے ہیں بھائی آپ کسی چیز کو الٹا دیکھنا چاہیں تو آپ جیسا چشمہ پہنیں گے ویسے ہی دکھائی دے گا سب کچھ اس سے روکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس نے منع کیا اس سے اور آپ نے منع کیا اس لیے کہ اس کے نتائج بہت بیانک ہوتے ہیں جان مال کا عام نقصان ہوتا ہے اس لیے منع کیا ہے اور ایک اصول ہے اس کو خیر الرائن کہا جاتا ہے کہ بڑے شر سے بچنے کے لیے چھوٹے شر کو گوارا کیا جا سکتا ہے کیونکہ بات یہ بہت اہم ہے اس باب میں اس کے بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں میں اور آج کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے اس لیے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور مسجد میں آ کے کونے میں گیا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد میں پیشاب کر سکتے ہیں نہیں <stit> کر سکتے صحابہ آپ اٹھے ڈانٹنے لگے اس کو ماں ماں آپ صلی اللہ کہا دعو لا منہ چھوڑ دو اس کو ماں ڈانٹو عجیب ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے مسجد میں آ اور اللہ کی نبی سے چھوڑ دو اس کو آج کوئی عالم اگر ایسا کہے کسی معاملے میں اس معاملے میں نہیں دوسرے معاملے میں دیکھو منکرات ہو رہے ہیں بول مت بولو کچھ کیسے علماء ہیں ان کی ذمہ داری تھی نہیں بول رہے ہیں آپ نے کہا دعو چھوڑو اس کو کیا کام کر رہا ہے بہت نیک کام کر رہا ہے پیشاب کر رہا ہے مسجد میں مسجد کا تقدس فامال ہو رہا ہے مسجد پاکیزگی کی جگہ ہے ناپاکی کی نہیں آپ نے کہا چھوڑو اس کو مت ڈانٹو ڈانٹو بھی مت چھوڑو بھی اور ڈانٹو بھی مت وہ آدمی پورا فارغ ہوا اس کے بعد آپ نے اس کو بلایا بلایا اور کہا کہ مسجدیں گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہیں یہ اللہ کی یاد نماز پڑھنے قرآن کی تلاد کرنے کی جگہ ہے بتانا چاہو تو, تو بتایا لیکن اس کے مناسب وقت پر بتایا اور صحابہ میں سے کہا کہ جاؤ ایک ڈول پانی لا کے ڈال دو اس کو نہیں کہا لے پانی جا بکٹ لے اور جا کے لے جا کے پانی لا دول تو بہت دلائی کریں گے پیشاب کرتا مسجد کے اندر بلکہ صحابہ سے جو لوگ ڈاہٹنے کے لیے اٹھے تھے ان سے ہی کہا لو جاؤ تم لوگ تو اس کو اور کہا اس لیے کہ تم کو اللہ تعالی نے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے مشکل پیدا کرنے والے بنا کر نہیں ہے کمبو تم سریم گئے انہوں نے لا کے ویسا کیا جو بھی اللہ کے رسول کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے امام نوی نے بتایا دو بات اس حدیث میں کیوں نہیں منع کیا کو کو اگر نمبر اس شاب سے گھسیٹتے صحابہ کرتے ہوئے تو پیشاب کہاں ہو رہا تھا مسجد کے ایک کونے میں اب اگر پیشاب اس کا نہیں رکتا اس کو گسیٹ لیتے وہاں سے بگاتے اس کو وہاں سے مار کے اس کا پیشاب کہاں ہوتا تو گندگی جو ایک کونے میں محدود تھی مسجد کے ایک حصے میں تھی محدود حصے میں تھی وہ مسجد کے کم حصے میں ہوتی گی زیادہ زیادہ تو ایسا کام جو کاؤنٹر پروڈکٹ روکنے کی کوشش بڑھانے کا ذریعہ بن رہی ہے وہ چھوٹا شہر آلریڈی شہر حاصل ہو چکا ہے پیشاب شروع ہو گیا کام شروع ہو گیا تو گندگی تو آ گئی اب گندگی یا تو کونے میں رہنے دو یا تو پوری مسجد میں کرو دو میں سے ایک آپشن ہے یا تو گندگی گندگی نہیں ہے ایک آدمی آیا میں یہاں پیشاب کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرو ایسا ہوا وہاں پہ نہیں آیا وہ شروع ہو گیا پیشاب کر دیا اس نے اب اس کو روکنے کی کوشش پیشاب کو بڑھائے گی گندگی کو بڑھائے گی تو ایسی کوشش گندگی کو روکنے کی جو گندگی کو بڑھانے کا ذریعہ بنے عقل مندی ہے تو صحابہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ گندگی کر رہا ہے منع کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ گندگی کر چکا ہے اب اس کو بڑھانا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں خیر الشرین وہ بھی شر یہ بھی شر تھوڑی گندگی بھی شر ہے وہ بھی برا ہے زیادہ گندگی بھی برا ہے لیکن زیادہ گندگی زیادہ برا ہے تو زیادہ برا نہیں چاہیے ہم کو تھوڑا برا بھی اس پہ راضی رہو کب تک قیامت تک نہیں صحیح قائم آنے تک فری ہو گیا فارغ ہو گیا ادھر بلایا جب وہ فارغ ہو گیا اور اب زیادہ گندگی کا امکان ختم ہو گیا اب بلایا اس کو اور منع کیا اس کو صحابہ بھی منع کرنا چاہتے تھے آپ نے بھی اس کو منع کیا بیشا, پیار محبت سے سمجھا اس کا صاحب ہی کہتے ہیں یعنی کئی روایت میں آیا کہ بعد میں جا کے وہ آدمی وہ مسلمان تھا اے مسلم نہیں تھا ہو. صحیح مسلم کی حدیث میں کہ مسجد نے چار آدمی کہا کہاں دیا کہا تھا کہ اے اللہ مجھ پر رحم کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر ہم دونوں کی سوا کسی پہ رحمت کر آپ نے کہا چیز کو محبوب بنا دیا اللہ مجھ پر رحم کر اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ پرہم کر اور کسی پہ رحمت کر کم سے کم اس نے دیکھی کتنا بڑا دل اس کا کہ اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ کو لے کے تو محبت کرنے والا تھا آپ کو چاہنے والا تھا معلوم نہیں جا کے کوئل پیشاب کر دیا تو وہ کافر نہیں تھا وہ مسلمان تھا دیہاتی تھا نہیں معلوم تو آپ صلی اللہ علیہ شفقت سے سمجھا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے مزید کس چیز کی جگہ کس چیز کی نہیں اس سے علماء نے استدلال کیا امام نوی نے استدلال کیا کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ یعنی ایک ذریعہ ہے کہ خیر اس کو کہتے ہیں کہ بڑے شر سے بچنے کے لیے چھوٹے شر کو گوارا کیا جائے اس لیے بعض علماء بعض ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو منکرات ہیں لیکن اس کے مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں یا اگر بولتے بھی ہیں تو عوام میں نہیں تنہائی میں بولتے ہیں شیخ اسمین کے سامنے کا آدمی کھڑا ہوا نوجوان کہا آپ ایسا, ایسا بولتے ہیں ایسا بولتے نہیں ہوں کام کو ایسا نہیں کرتے آپ شیخ اسمن رحمت اللہ علیہ پورا سنتے رہے ٹھنڈا چپ چاپ بولنے دیا اس کو پورا جب اس کی بات ختم ہوگی تمہاری بات کہا تم کو کس نے بتایا کہ ہم نہیں بولتے تم نے کہا نا کہ ہم لوگ نہیں بولتے کچھ بھی تم کو کس نے بتایا کیسے معلوم پڑا تم کو کہ ہم نہیں بولتے کیا ہم سارے لوگوں کے سامنے جس کو بولنا ہے اس کو بولتے ہیں تم کو کس نے بتایا لیکن ہم نہیں بولتے کیسے معلوم پڑا پیچھے کیمرہ لے کے گھوم رہا ہے وہ نہیں بولتے کس نے بتایا لیکن کیا علماء بازار میں بولے ایک آدمی اگر اس کا باپ کوئی غلطی کرے بازار میں چوراہے پر جا کر بولتا ہے اس کی ماں اگر کوئی غلطی کرے ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے بازار میں جا کے کہتا ہے اس بارے میں نہیں اپنے گھر کی عزت جانتا ہے وہ حاکم مسلمان مسلمانوں کا اس کی عزت کی پرواہ نہیں اس کے بارے میں اس سے بول اسی لیے کیا کہا کہ تنہائی میں اس کا ہاتھ پکڑ جا اور اس کو نصیحت کر اس دور میں بہت ضروری ہے اس چیز کا معاملہ کہ ایک آدمی اگر اس کا ایکسیس ہے اب نہیں حدیث میں تو آیا نا کہ دیکھو سلطان جائر ہو تو کلمہ میں حق کرنا جہاد ہے ہاں ان دا سلطان ان لا سلطان جائر کے شواریا سلطان جاہر کے پانچ حقبات بولنا ہے نہ کہ بازاروں میں لیکن آدمی کیا کر رہا بازاروں میں بول رہا ہے تو حکام کے خلاف خاص طور سے مسلمان حکام کے خلاف یہ چیز صحیح نہیں ہے ان کی خیر قائب ہونا چاہیے امام احمد کے بارے میں معروف ہے کہ ان سے ان انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے صد اختیار دے دیا جائے کہ تیری ایک دعا جو مانگا ہے وہ قبول ہوگی تو میں او دعا حاکم کے بارے مانگوں گا کہ اللہ اس کو صحیح توفیق دے ایک دعا اگر ہو میری کیوں اس لئے کہ میرے لئے مانگوں میری ذات تک محدود ہے حاکم اگر صحیح ہو جائے اس کو توفیق ملے ساری رعایہ میں خیر آتی ہے یہ خیر خواہی ہونا چاہیے آدمی بھلا چاہے تو نسیحت الما اگر وہ ظلم بھی کریں ان کے خلاف خروج نہ کریں ان کے خلاف بغاوت اور جنگ نہ کریں وہ نصیحت اس میں اما دوسری بھی آتے ہیں اہل علم جو امام گزرے ہیں جا یعنی ان میں سے اللہ تعالی نے پیدا کیا امتن یادون اب دون امرنا کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں سے امام بنائے جو رہنمائی کرتے تھے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق تو جو اہل علم اما گزرے ہیں ان کی بھی شان میں آدمی گستاخی نہ کرے اہل علم جو ہم سے پہلے مسلمانوں کے امام گزرے ہیں صرف چار نہیں ہیں مسلمان امت اتنی فقیر مسکین نہیں ہے کہ صرف چار امام کے پاس بلکہ کئی اما گزرے ہیں حدیث کے امام کے امام تفسیر کے امام اور دین کے کئی معاملات میں ائمہ گزرے ہیں ان کا احترام کریں ان کی شان میں گستاخی نہ کریں جو لوگوں کے امام ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں وہ نصیحت ارشاد اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت خیر قاہی کیا ہے کہ ان کی مصلاحت کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے جو چیز ان کے لیے بھلی ہو اس کی طرف ان کو گائڈ کیا جائے ان کو مس نہ کیا جائے کہ کوئی چیز ان کے لیے نقصان والی ہو اور ادھر بھیج دیں نہیں بلکہ خیر کی طرف اور ان کی مسلحتوں کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے اور اگر استعداد ہو تو اس خیر میں ان کا تعاون کیا جائے وہ تاوا ولابن خیر اور تقوا کے نیکی اور تقوا کے کاموں میں ان کا تعاون کیا جائے تو اس طرح سے یہاں پر کتنے ہیں پانچ جن کے لیے مسلمان کو خیر قاہی کرنے والا ہونا چاہیے اللہ اس کی کتاب اس کا رسول پھر مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمان خیر قاہی کے بارے میں حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے الدین انصیح دین عین خیر قاہی کا نام ہے یعنی اتنی معظم چیز ہے کہ دین میں بہت اہم چیز ہے جیسے حدیث میں آیا ہے الحج عرفہ حج تو ارفا کا نام ہے یعنی حج کا معظم بڑا رکن ارفا ہے اسی طرح سے دین میں عظیم و شان چیز خیر خاہی ہے اپنے دل کو غش سے اور گندگی سے کینہ کپٹ سے پاک رکھنا آلائشوں سے اپنے قلب کو پاک رکھنا اللہ کے بارے میں کتاب کے بارے میں رسول کے بارے میں اماموں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں تو قلب کی خیر خواہی یہ دین ہے اور دائی کے لیے بہت ضروری ہے دائی کے دو سفات ہیں جو لوگ دین کے میدان میں ہیں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں امر بال معروف اور نہیں ملکر کرتے ہیں اور انبیاء کی صفات میں سے دو اہم ترین صفات ہیں وہ کیا ہیں خیر خواہی اور امانت داری خیر خواہی اور امانت داری خود علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا کہا قومی میری قوم میری عقل خراب نہیں ہوئی ہے عام طور سے لوگ نبیوں کو رسولوں کو نو باللہ ان کا دماغ خراب ہو گیا یہ پاگل ہیں یہ مجنون ہے یہ بیوقوف ہیں نوز باللہ اس طرح کے القاب دیتے آئے ہیں انسان جس چیز کو خود سمجھ نہیں پاتا ہے اونچی بات بولنے والے کوئی بیوقو بولتا ہے آدمی بعض اوقات اتنی بڑی حقیقت ہوتی ہے کہ اس کی عقل میں نہیں آتی تو مزاق اڑاتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے اور یوں ہے اور تو ہے نہیں ہو سکتا ہے تو مزاق اڑاتا ہے اور پاگل کہتا مجنون ہے یا قومی بی سبھی اے میری قوم میں جہالت اور بیوقوفی مبتلا نہیں ہوں مجھے جہالت کی بیماری نہیں لگی ہے اللہ کی نی رسول رب العالمین بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغام بر ہوں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام ہے ربی میں اپنے رب کی طرف سے پیغامات تم کو پہنچا رہا ہوں وَأَنَا لَكُم ناصحٌ أمین اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں بھلا چاہنے والا ہوں میں امانت دار ہوں دائ میں دو صفات ہونی چاہیے ایک وہ مخلوق کی نسبت سے خیر خواہ ہو اور اللہ کی نسبت سے امین ہو دو چیزیں ہیں جیسے حدیث میں کیا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ النی من منفی سما تم مجھ کو امانت دار نہیں مانتے یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے تو مجھ کو امانت دار نہیں مانتے حالانکہ مجھ کو وہ امین مانتا ہے جو آسمان پر ہے میں اللہ کے نزدیک امین ہوں تو مجھ کو دار نہیں مانتے تو انبیاء امین ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ یتینی خبر خبر و سمائی آپ نے کہا میرے پاس آسمان سے خبر آتی ہے صبح شام تو اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ امبیا اس کو امانت مان کے چلتے اگر نہیں پہنچایا تو خیانت ہو جائے گی اللہ محاسبہ کرے گا یا ایور رسول بل انتا فعل فما بلکہ رسالتا اے رسول پہنچائیے جو آپ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے لوگوں تک اس کو پہنچائیے اگر آپ نے نہیں پہنچایا آپ نے رسالت کا ادا نہیں کیا تو ایک رسول کو ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے نہیں پہنچایا اللہ کے یہاں مجرم ہو جاؤں گا یہ اللہ کی امانت ہے یہ عوام تک پہنچانا ہے اس کو پہنچانا ضروری ہے ورنہ یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی اگر نہیں پہنچایا امانت ادا نہیں کیا اگر میں نے نہیں پہنچایا ذمہ داری کا احساس دعوت ہابی نہیں ہے میری ہابی میں کیا ہے فٹ بال کھیلنا اور جم جانا اور دعوت دینا دعوت ہابی نہیں ہے وہ ایک ذمہ داری ہے جس پر محاسبہ ہونے والا ہے وہ ٹائم پاس کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اچھا رکھتا کبھی کبھی دعوت دینے فریش ہو جاتا ذرا دماغ دعوت ذمہ داری ہے اس کی فکر ہر رات دن آدمی کو ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام جو کا تو پہنچانا امانتداری ایک اور نہ سے مخلوق کا بھلا چاہنے والا کاش کہ ان کو ہدایت مل جائے ان سے مجھ کو کچھ ملے ان کو ہدایت مل جائے میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے یہ میں ان کو پہنچانا چاہتا ہوں ان کا بھلا اس میں ہے ان کا بھلا چاہنا ان کی خیر خواہی ان کے لیے ثقافت کا اظہار دینے والا بننا لینے والا نہیں مانگنے والا نہیں علی خیر اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر مسلمان قوم عالمی سطح پر دینے والی بنے ہیں اللہ تعالی کا دین جو دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے عربی فضل اللہ رحمت ہی فبی دلی کا فلی افراہو وہ خیر اماج میں نبی آپ کہیے آپ کے رب کا فضل اور اس کی رحمت ہے یہ دین یہ قرآن فبیدالی کا فلی ایمان والوں کو چاہیے کہ اس قرآن کو پا کر خوش ہو جائیں اللہ کے اس فضل پر اس کی رحمت پر خوش ہوں فبی کا یا میں علما نے بتایا کہ اس سے خوش ہو کس سے بعد میں کا اسلام بعد میں کا قرآن اوا خیری رما اجماؤن او وقیر اجماؤن کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جس کی جمع کرنے میں لوگ لگے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی امانت ہے ارا جو یہاں موجود ہے جو موجود نہیں ہے ان تک پہنچائے امین اور ان کی خیر خواہی ہو کہ ان کا بھلا ہو جائے یہ ہدایت پر آ جائیں ان کی زندگی میں خیر آ جائے یہ اللہ تک پہنچے توحید کے ساتھ آخرت میں کامیاب ہو جائے آپ نے کیا پر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری مثال تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی اور پتیں گے اس آگ کے روشن ہونے کے بعد اس آگ میں گر پڑتے ہیں اور وہ آدمی ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ گرے پڑے جا رہے ہیں اس کے اندر اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہے میں تمہاری پیٹ پکڑ پکڑ کے تم کو گھسیٹ رہا ہوں ہل ماننا ہل آگ سے بچو آگ سے بچو اور تمہوں کے آگ میں کودے چلے جا رہے ہو دائی ایسا ہوتا ہے یہ نہیں کہ آگ جاؤ. جاؤ جانا ہے تو جاؤ پیٹ پکڑ پکڑ کے کھینچ مچ جاؤ آگ میں گویا کہ اس کا مسئلہ ہو جائے ہو. ان کا مسئلہ اس کا مسئلہ بچ جائے ان کا عذاب ایسا ہو جائے اس کے لیے جیسے اس کو اذاب ہوگا یہ جو خیر خواہی ہے کہ جنہوں نے خون سے لت پت کے آپ کے قدموں کو پتھر مارے فرشتہ آگے کہہ رہا کہ ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں میں کچل کے رکھ دیتا ہوں اگر آپ حکم دے دیں بس اللہ کی طرف سے آیا میں؟, نہیں. اگر یہ نہیں, میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ایسوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ شرکت نہیں کریں گے بھلا چاہنا دور تک دیکھنا اگلی نسل تک دیکھنا حال کی محرومی میں مستقبل میں امکان کو دیکھنا حال کی محرومی میں مستقبل کے possibility کو دیکھنا آج نہیں تو کل کوئی بات نہیں لیں گے ہم لوگوں کو دین کی طرف لائیں گے ہم یہ مزاج داع کا ہونا چاہیے تو بھلا چاہنا لوگوں کا ایک اور امانداری کا احساس دو اسی لیے خود علیہ السلام نے کیا کہا وہ بلے وہ کمر سالات اور رب وہ انکمنا سے امین میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اپنی طرف سے بنا بنا کے نہیں بول رہا رب کی طرف سے آ رہے میرے پاس میسجز یہ میں دے رہا توں وہ انکمنا سے امین میں دے رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے نہیں تمہارے فائدے کے لیے اور میں تم کہو کہ مت کرو ایسا مت پہنچا ہم کو میں نہیں رک سکتا کیونکہ امانت ہے دینا پڑے گا اللہ دونوں کے درمیان ہے مخلوق کی خیر خواہی اور خالق کی نسبت سے امانت داری یہ دونوں کے بیچ میں دائی ہوتا ہے تو یہ مزاج اگر آدمی کا بن جائے وہ کبھی دعوت چھوڑے گا نہیں اس کی ہابی نہیں بنے گی وہ اس کا اوڑنا بچھونا بن جائے گا اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے تو نسخ جو ہے خیر خاہی یہ انبیاء کی شان ہے انبیاء کی دائی بھی سنت ہے حدیث نمبر آج اور بھی بات اس میں لیکن بس آگے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ حدیث نمبر آٹھ اسلام میں داخلہ اور جان و مال کی حرمت ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ فا فعلقا إلا بحق اسلام ومسلم عبد بن عمر رضی اللہ تعالیم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کتال کروں میں کتال کروں لوگوں سے یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں فا فعل ذلك لکھا آسام دماغ و جب وہ ایسا کریں یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کریں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے سوائے اسلام کے حق کے ہیں ان کی جان میں بھی اسلام کا حق ہے ان کے مال میں بھی اسلام کا حق ہے اس سے تو محفوظ نہیں ہوگا یعنی وہ حق لیا جائے گا وہ حساب ہوں اللہ تعالی اور ان کا حساب اللہ پر ہے کہ ان کا اقرار سچا ہے یا جھوٹا اس حدیث میں جان و مال کی حرمت کی اصل ہے یہ حدیث اصل ہے اس باب میں کہ مسلمان کا جان و مال محترم ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا قتال رکے گا کس چیز پر کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں جب کسی سے ہرب چھڑ جائے کسی سے جنگ شروع ہو جائے تو جنگ ختم کس پر ہوگی کہ وہ لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ کا اقرار کریں جیسے وہ اقرار کریں ان کا قتل حرام ہے یعنی جنگ کے میدان میں بھی اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے اس کی دلیل اور اس کی تفصیل ایک حدیث سے ہم سمجھتے ہیں اسام زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بتاطا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ ایک بستی اس کی طرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا و صبح نا نہ صبح سویرے ہم نے قوم پر حملہ کر دیا اور ان کو شکست دے دی میں اسام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ। اور ان کے ساتھ دوسرے ایک صحابی ان کی بھیڑ ایک آدمی سے ہوئی جو اس قوم کا تھا جس پر حملہ کیا فلنگ نہ ہوں دوران جنگ جب ہم اس پر غالب آ گئے لڑتے لڑتے دونوں لڑ رہے تھے ایک آدمی سے اس آدمی نے کیا کہا جب دیکھا کہ اب مغلوب ہو گیا ہے تو اس نے اس حالت میں کیا کہہ دیا لا الہ الا اللہ بروحی رمحی حتا قتلتو انصاری نے تو ہاتھ روک لیا میرے ساتھ میں جو میرے پارٹنر تھے لڑنے میں انہوں نے تلوار روک لی اس کا کلمہ سنتے ہی لیکن میں نے کیا کیا میرے ہاتھ میں جو برچی تھی چھوٹا بھالا ہوتا ہے میں نے اس کو گھونپ دیا اس کے اندر اور مار ڈالا اس کو اب نیوز یہ پہنچی کہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک فلم قدیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مدینہ آئے جنگ کے قصے اور سارے معاملات تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان ہوئے یہ کیس بھی آیا کا اسامہ قتل إِلَّ <اللَّه> آپ نے پوچھا ساما لا الحلہ إِلَّ <اللَّه> بولنے کے بعد بھی تو نے مار ڈالا اس کو کہ نام اتار دن اللہ کے رسول نے تو جان بچانے کے لیے بولا تھا ایسا آپ نے فرمایا فرماتے قبل <الْيَوْم> اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی کہتے رہے اے اسامہ لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد بھی تو قتل کر دیا اس کو لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد مار ڈالا تو نہیں اس کو اب بار بار یہ کہتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں تمنا میں کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہیں ہوتا یعنی آج ہی مسلمان ہوتا کہ یہ جو گنا میرا ہوا ہے یہ جو جرم میرا ہوا ہے اسلام لانے سے دھل جاتا آپ تو میرے اکاؤنٹ میں آ گیا نا اسلام سے پہلے کا ہوتا ہے اسلام میں نہ ہوتا صحابہ اسلام میں داغ سے ڈرتے تھے کہ میرے اسلام کے بعد کوئی ایسی چیز میری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے جو کلنک ایک. ایک میں کتنا اس بولتے رہے آپ لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد بھی مار ڈالا اس کو تو کہا کہ مجھ کو تمنا ہو کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہیں ہوتا آج مسلمان ہوتا تو یہ امل میرا اسلام والا نہیں ہوتا ایک اور روایت میں اپ نے فرماتے ہیں قلت يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح نے تو بس ہتھیار دیکھ کے ڈر اس نے کلمہ پڑھا تھا جان بچانے کے لیے پڑھا تھا اس نے اپ نے کہا افلا شققت عن قلبي حتى تعلم ام کا سینہ پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھ لیا اس کا کہ اس نے جان بچانے کے لیے بولا تھا یا واقعی سچا کلمہ تھا ڈانٹا تم کو کیسے معلوم پڑا کہا تھا جان بچانے کے لیے کہا تھا سچا کلیمانی یا پھر دکھاوے کے لیے تھا کیوں اس کا سینہ چیر کے نہیں دیکھ لیا کہتے ہیں آپ بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش آج میں مسلمان ہوتا ہے آج کا دن میرا اسلام کا ہوتا ہے امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی تب تک جنگ جاری رہے گی جب تک ایک آدمی کلمے کا اقرار نہ کرے اگر کلمے کا اقرار کرتا ہے فوراً اس سے لڑائی رک جائے گی اس کو قتل نہیں کر سکتے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے دیکھی اسلام انسان کی جان کا محافظ ہے اسلام میں جنگ کے میدان میں بھی ایک آدمی کلمہ پڑھے تو اس کا احتمال ہے کہ جھوٹا کلمہ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کی کلیمے کی اقرار کی عظمت کی وجہ سے شبہ ہے دونوں میں سے تو جان کی اب مار ڈالو یا مت مارو دونوں میں سے ایک بھی آپشن ہے ہو سکتا ہے کہ آدمی صاحب کہہ رہے ہیں دیکھنے میں تو یہ دکھ رہا تھا کیونکہ پہلے تو پڑھا نہیں جب مغلوب ہو گیا تو کلمہ پڑھا تو قرائن بتا رہے ہیں کہ اس کا کلمہ جان بچانے کے لیے تھا لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکسکیوز قبول نہیں کیا آج سینہ پاڑ کے کیوں نہیں دیکھ لیا اس کا سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا اس کا تو ایسی حالت میں بھی آدمی کو اس کے کلمے کو قبول کرنا چاہیے تو معلوم اہم ہے کلمے کا اقرار اتنا عظیم و شان ہے کہ انسان کی جان محفوظ ہو جاتی ہے بعد میں چیک کریں گے کہ سچا کلمہ تھا کہ جھوٹا لیکن اس وقت نہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا تو یہ جو کلیما ہے یہ عصمت الحال ہے اس کو یاد رکھیے یہ کیا ہے عصمت الحال کہ اس وقت اس کی جان محفوظ ہو جائے گی بعد میں اگر اس کے مرتد ہونے کا جھوٹے ہونے کا اقرار ہو یا بعد میں کوئی ایسا کام کرے جس سے قتل کیا جا سکتا ہے دو بات کی چیز ہے لیکن یہ چیز کیا ہے اس وقت اس کی جان محفوظ ہے کلمہ کا اقرار کریں اب محفوظ ہو بعد میں دیکھیں گے سچا جھوٹا ہے لیکن اب احتمال کی بنیاد پر کہ جھوٹا کلمہ ہے قتل نہیں کر سکتے پاسبلٹی کی بنیاد پر قتل نہیں کر سکتے جھوٹ کی کا امکان ہے لیکن اس کی بنیاد پر قتل نہیں کر سکتے اس سلسلے میں دوسری بات جس کو آپ کہیں گے یعنی علماء نے کہا ہے اس کو کہ یہ عصمت المعال ہے ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی اسلام میں آیا اس کی جان محفوظ ہوگی کلمہ پڑھتے ہی محفوظ ہو گیا ہو لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا انکار کرتا ہے یا زکات نہیں دیتا ہے زکات دینے سے انکار کر دیتا ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھا ہے تو اس کی جان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی نہیں اب حاکم اس سے جنگ کر سکتا ہے اور جنگ میں کیا ہوتا ہے قتل بھی ہو سکتا ہے تو یہ کیا ہے اس مت ہے یعنی بعد میں بھی کچھ ایسے کام اسے ہو جائیں جس سے اس کا قتل ہو تو وہ چیزیں یہ کلمہ اس کو بچا نہیں سکتا ہے یہ کلمہ اس کو اس وقت بچائے گا جب وہ اسلام میں آیا ہے اس کے بعد کچھ لوازمات اس کے لیے ہیں اگر ان کا اہتمام وہ نہیں کرتا ہے تو جان خطرے میں واپس جا سکتی ہے ابی اللہ کہتے ہیں لمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخا ابو بکرین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وبا ہوئی تو ان کے بعد آپ کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے وکفر من کفرا من العرب اور عرب میں سے کفر کرنے والے کفر میں پڑ گئے انکار کرنے والوں نے انکار کیا قال عمر بن الخطاب لابي بکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق سے کہا کیف تقتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان قاتل الناس حتا اللہ فق نفسا اللہ بحق ہی و حساب آپ کیسے قتال کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے فرما چکے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے صرف اس وقت تک کتاب کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر لیتے جیسے وہ اقرار کر لیں انہوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا اور سوائے اس کے حق کے سوائے اسلام کے حق کے ان کی جان و مال میں اور ان کا حساب اللہ پر ہے اقرار سچا ہے جھوٹا حساب اللہ پر ہے فقال ابو بکرین اللہ لکات منفر قبئی نہ حق المال کہ اللہ کی قسم میں اس انسان سے ان لوگوں سے قطال کروں گا جو نماز اور زکات میں فرق کرے نماز پڑھیں لیکن زکات دینے سے انکار کر دیں نماز پڑھیں لیکن زکات دینے, دینے سے انکار کریں میں ان سے جنگ کروں گا اور فَإِنَّ کا حق الْمَالِ اس لیے کہ زکات مال کا حق ہے یعنی اللہ بحق اسلام جو کہا ہے اسلام کا حق اس کے مال میں اسلام کا حق ہے اگر وہ زکات حاکم کو نہیں دیتا ہے تو حاکم زبردستی اس سے وصول کرے گا اگر وہ جنگ کے لیے بھی تیار ہو تو یہ جنگ کس سے کرے گا اگر آسانی سے نہیں دے گا تو پھر جنگ کر کے اس سے زکات وصول کی جا سکتی ہے تو کہا کہ وہ جو بات ہے وہ تو بس اسلام میں آنے کے وقت ہے اسلام میں آنے کے بعد اگر وہ نماز پڑھتا بھی ہے لیکن زکات دینے سے انکار کرتا ہے تو حاکم اس سے زبردستی وصول کر سکتا ہے اور اگر جنگ کی نوبت آئے تو جنگ بھی کر سکتا ہے اور کہا لو منعونی كانوا الى رسول کہا <تصفح> کہ اللہ اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی رسی بھی اگر وہ دیتے تھے اور اگر اب نہ دیں تو میں اس کے لیے بھی ان کے لیے ان, ان کے ساتھ جنگ کروں گا یعنی یہ مبالغہ کے طور پر کہا علماء نے کہا رسی زکات میں نہیں دیتے بعد نے کہا کہ یہ بھی دی جاتی اونٹ کے ساتھ لیکن کہا کہ اگر رسی بھی اونٹ کی اگر وہ دیتے تھے اور اب نہیں دیں گے تو آج میں اس کی بنیاد پر بھی جنگ کروں گا یعنی تھوڑی بھی چیز روکیں گے جنگ کروں گا اصول کر کے رہوں گا کیونکہ یہ مال کا مال میں اسلام کا حق ہے کسی حاکم کا نہیں اسلام کا حق ہے اس کے مال میں اللہ بحق الاسلام فقال عمر الخط اور جب یہ بات سنی حضرت صدیق سے تو عمر بن خطاب ربی اللہ عنہ کہتے ہیں الحق. کہا کہ اللہ, اللہ کی جب میں نے یعنی یہ بات سنی تو مجھے واقعی دکھائی دیا کہ اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا ہے اور مجھے واقعی اس بات کا احساس ہوا کہ جو یہ بول رہے ہیں وہی حق ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کمزور نہیں تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ اسٹرانگ تھے اس لیے کہ واقعی ان کا جو معاملہ ہے وہ موقع پر ظاہر ہوتا تھا آپ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دو موقع ایسے ہیں جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے گئے ایک عمر بن خطاب اور کہہ اللہ کہ جو کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی وفات گردن اڑا دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم اپنے رب کے پاس گئے ہیں جیسے موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام گئے تھے اور پھر واپس آ کے منافقین کی گردنے ماری ہے اتنا بڑا صدمہ تھا کہ کھڑے ہو کے اس طرح سے بات کرتے ان کو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے مسجد میں بٹھانے کی کوشش کی بیٹھو نہیں بیٹھ رہے آپ سے باہر ہیں، آؤٹ آف کنٹرول یہی بول رہے تھے ان کو چھپ بٹھانے کی کوشش کی نہیں سن رہے خود ممبر پر چڑھ گئے ابو کے سدی کردی اللہ تعالیٰ اور اس وقت میں کہا من کا نا محمد محمد منخوبود انَََ اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی موت ہو گئی اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس اچھی طرح سے جان لے کہ اللہ زندہ اس کو موت نہیں آنے والی ہے اور آیت پڑی اِنَّكَ وَإنَّهُم اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں عمر بن خطاب رضی نقطاب رد میں کہ میں نے عائد سنی مجھے لگا گویا کہ ابھی نازل ہوئی میں نہیں تھی زہلم صدمے سے یہ آیتین تھی ان کے پڑھنے سے ان کو یاد آئی اور کہتے ہیں میرے قدم میرا بوئ نہیں اٹھا سکتے تھے احساس واقعی ہوا کہ ہاں وفات ہو گئی اب اس وقت بھی بالکل مضبوطی کے ساتھ قائم تھے ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرا احمد اور بھی ماں پہ جہاں ابو کا صدیق رضی اللہ عنہ نے بات کی یہ بھی موقع ہے کہ جہاں کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ رسی بھی دیتے تھے وہ بھی اصول کروں گا اور اس وقت عمر کے خطاب رضی اللہ تعالی نرم تھے کہا کلیمہ پڑھتے کیسے جنگ کرو گے ان سے کہا جنگ کروں گا یہ مال کا مال میں اللہ کا اسلام کا حق ہے ان سے لیا جائے گا یہ میرے لیے تھوڑی نہ کر رہا ہوں یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ لیا جائے گا حدیث سے آتا ہے حدیث میں خود ہے کہ وہ نماز قتال کا حکم ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے ایک دو نماز قائم کریں تین زکوٰۃ ادا کریں ان کے پاس یہ روایت تھی جس میں یہ زیادتی ہے زیادہ علم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت میں تھا ارکا صرف کلمہ نہیں ہے صرف شہادتیں نہیں اس کے ساتھ اور دو چیزیں ہیں نماز اور زکوٰۃ بھی ہے تین چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تب تک یہ قتال کرنے کا حکم ہے تو عمر بھی خطاب رضی اللہ کے پاس اتنی حدیث تھی اتنا ٹکڑا تھا ان کے پاس پوری کمپلیٹ حدیث تھی اور کہا کہ اگر یعنی کہا کہ جو مال میں اللہ کا حق ہے اسلام کا حق ہے تو یہ وصول کر کے رہوں گا تو اس طرح سے اس حدیث میں بات ہے اور کہا کہ اب وہ اگر دیتے ہیں تو ان کی جان محفوظ ہے تو وہ وقتی طور پر محفوظ ہے پھر اگر روکتے ہیں تو ان کی جان محفوظ نہیں ہے جس حادیث میں بعض روایت میں آیا ہے کہ ان نی نی تو ان قتل مسلم مجھے نمازیوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے اس لیے بعض علمان اس حدیث سے امام شوقانی وغیرہ اور دوسروں نے بھی استدار کیا ہے کہ نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا اور اگر نماز کا انکار کر دیں تو مرتب کی موت قتل کیا جائے گا اس کو اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تبھی بھی اس آئس سے بعض اور استدلال کیا ہے کہ نمازی یعنی بے نمازی کو قتل کیا جا سکتا ہے اس کی سزا کے طور پر تو کہا کہ وہ حساب ہوں اللہ اور اگر یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ان کا حساب اب اللہ کے اوپر ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کہے کہ اس کا, اس کا اسلام جھوٹا ہے باقی زندگی میں اس کے دل میں اسلام کو اترا کہ نہیں اترا آپ اس کے مکلف نہیں ہو ارے وہ دکھانے کے لیے مسلمان ہوا ہے وہ پیسے کے لیے مسلمان ہوا ہے وہ دباؤ میں مسلمان ہوا ہے جاسوسی کے لیے مسلمان ہوا ہے آپ کو نہیں معلوم وہ علی اللہ ان کی کلمہ پڑھنے کے بعد ان کا حساب اللہ پر ہے اللہ جانتا ہے اس کا اسلام سچا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ دیکھے کتنا سلوک ہے جن میں سے بعض کے بارے میں معلوم بھی تھا لیکن چونکہ عباہر اسلام کا اہتمام کرتے تھے آپ نے اسلام ہی کے احکام ان پر جاری کیا تو کسی کے اسلام میں بلا وجہ شک نہیں کرنا چاہیے وہ حساب ہوں اللہ تعالیٰ ان کا حساب کس پر ہے اللہ پر یعنی دلوں کا حال اللہ جانتا ہے کسی کے بارے میں ایسی بدگمانی نہیں کر سکتے کہ شاید اس کا اسلام دھوکے سے ہو جھوٹا ہو کہا کہ وہ اللہ کی ذمہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالی حساب دے گا اللہ تعالی کیا فرمایا حساب ہو ان کا حساب ہمارے ذمہ ہے تو حساب بندوں کا کون لے گا اللہ رب بھی تو یہ بخار المسلم کی حدیث ہے جو بہت عظیم الشان حدیث ہے اور اس میں دو باتیں ہم نے دیکھی کہ ایک تو یہ کہ جنگ کے میدان میں بھی اگر آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس وقت اس کا قتل جائز نہیں شبہ کی بنیاد پر بھی جائز نہیں لیکن دوسری چیز اگر وہ بعد میں اسلام میں آنے کے بعد زکات دینے سے انکار کرتا ہے یا کوئی اور ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کا قتل مباح ہو جاتا ہے حاکم کے لیے تو ایسی صورت میں ایسے انسان کو سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا یا اس سے قطال کیا جائے گا اگر وہ ایسا کام کرتا ہے تو, تو یہ بات کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں اور بھی کچھ چیزیں جن کے کرنے سے اس کی جان مال کو حاکم نقصان پہنچا سکتا ہے مال چھین سکتا ہے اس سے یا پھر اس کو قتل کر سکتا ہے جس کی ایک مثال انشاءاللہ شاء بھی تین چیزوں میں آئے گی جس کی وجہ سے انسان کا قتل کیا جا سکتا ہے اس کو سزائے, سزائے دی جا سکتی ہے اسلامی حکومت میں یعنی کہ ہر آدمی کرنا شروع کر دے اس کو بلکہ یہ کیا ہے حاکم کے ذمے حدود کا نافذ کرنا اور سزاؤں کا نافذ کرنا تو یہ بات ہم نے آج کے درس میں دیکھی انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے ہفتے میں دیکھیں گے